اَودب اللہ بسم اللہ رحمان رحیم یاخرو بجو حکم اے ایمان مانو جب کبھی بھی تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو چہرہ جہاں سے ماتھے کے بال عموما جمتے ہیں اس سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک تو یہ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ اپنے چہروں کو دھولیا کرو وہ ای اور اپنے ہاتھوں کو عربی زبان میں ید کا لفظ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر پورے ہاتھ پر بولا جاتا ہے تو اس لیے ساتھ ہی مینشن کر دی اس کی باؤنڈریز بھی وہ ای دیا کم اور اپنے ہاتھوں کو دھولیا کرو کوہنیوں تک تک کا مطلب ہے کہ کوہنی بھی بیچ میں شامل ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے جہلم تک کا سفر تو جہلم بھی اس میں شامل ہوگا جہلم میں پہنچیں گے تو تبھی سفر مکمل ہوگا تو کوہنیوں کو بھی دھولیا کرو دو چیزیں رو سیکم اور مسا کر لیا کرو اپنے سروں کا اب اس میں متلکن سر کا ذکر آیا تو پورے سر کا مسا ہے وہ انشاءاللہ بخاری اور مسلم کی کی متحم احادیث کی روشنی میں میں آگے بیان بھی کر دوں گا وہ اب جم اور پاؤں کو ٹخنوں تک کیا کرنا ہے اگر ترتیب میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ڈائریکٹ بن رہا ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں تک متا کر لو لیکن عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے یہ ترجمہ غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیروسکم کی جو بے آ رہی ہے با جس کو عربی میں کہتے ہیں تو یہ آگے جتنے الفاظ آئیں گے اس کو دیر دے گی اگر اس کے تحت ہوں گے تو اگر آیت یہ ہوتی بیروسکم و ارجولی تو پھر ترجمہ یہ بنتا کہ مسا کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا بھی لیکن یہاں آیا ہے وَأَرْ زبر اس کی مثال قرآن پاک میں سورت النساء کی آیت نمبر ون تھرٹی سکس ہے یا رسولی ہی بل قی نزلہ اللہ رسولی ہی دیکھیے تاریخ زیر آ رہی ہے بلہ ہی اللہ کے ساتھ با تو ہاں کے نیچے زیر آئی تو آگے و رستا ہے لیکن رسول ہی کی لام کی جو زیر ہے وہ اس کی وجہ سے بنی ہے با کی وجہ سے لیکن یہاں کیا ہے بروسی کم و آر جس طرح پیچھے آیا تھا وہ آئی دیا تو یہاں آیا وہ آر جھولا اور پاؤں کو دھو لیا کرو ٹکنو تک اور ٹکنے بھی اس میں شامل ہے تو اس میں اہل تشید کا جو ہمارے بھائیوں کا اختلاف ہے وہ اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کرتے ہیں اور وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو اس وقت ہمارے پاس کراط مصحف کی شکل میں موجود ہے جس پہ پوری امت کا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے اس میں کراط یہی ہے ارجولا کم اس کا ترجمہ ان کے نزدیک بھی یہی بنتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک چونکہ سات کعت میں نازل ہوا اور ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کعت کے اندر ارجھولی بھی ہے تو بالکل ہے اہل سنت کی کراد میں بھی ارجولیکم ہے لیکن وہ موزوں اور جرابوں پر مسے کے اعتبار سے باقی قرآن پاک کا جو اس وقت مذہب موجود ہے اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے بالکل ایمانداری کے ساتھ اور میرے بارے میں تو وہ بدگمانی سوالے سے کر نہیں سکتا میں تو پوری امت کے معاملات کو ساتھ دے کر چلتا ہوں پوری علا بجہ بصیرت اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ پاؤں کو دھو لیا کرو کخنوں تک لیکن اس میں ایک تابعی کا میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ سیدنا اکرما جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شگیر تھے ان سے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک سو اٹھہتر نمبر اثر ہے کہ وہ پاؤں کا مساحی کیا کرتے تھے اور اسی کی طرف لوگوں کو قائل کرتے تھے لیکن بات وہی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی اجماع کی مخالفت نہ ہو اس وقت تک کی تابعی کا کال سپٹیبل ہوگا ادروائز ان کا اشتہادی ذاتی مسئلہ ہے وہ امت کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے تو وہ ارج القم البئی تو اپنے پاؤں کو دھو تخنو سمیت تخنو تک اب مزے کی بات یہ ہے کہ اہل تشید بھائی بھی نیچرلی اس بات کو ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ پاؤں پہلے آگے دھوتے ہیں ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ کہ وزو کا حصہ نہیں ہے ہم ویسے پاؤں گندے ہوئے ہوتے ہیں تو دھوتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ نیچر کے قریب ہے کہ پاؤں کو خالی مسا کرنے سے گزارا نہیں چلے گا پاؤں پہ مٹی بڑی لگتی ہے تو وہ بھی یہ بات مانتے ہیں اس بات پر کہ وہ آ کر وضو سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں اور ہمارے والے سنت بھائی جو ہے وہ کام علمی کی وجہ سے کہتے ہیں پہلے پیر دھو دینے وہ پاؤں نہیں دھوتے وہ پہلے پاؤں ویسے صاف کر رہے ہوتے ہیں وزو کے حصے کے طور پر نہیں لیکن یہ بات نیچرلی ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ پاؤں دھوئے بغیر چارا نہیں ہے ورنہ مٹی اترے نہیں خالی متعلق تو الحمدللہ للہ اہل تشید میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاؤں دھونے کے قائل ہیں اہل تشید کا ایک فرقہ جو ہے اس وقت شام کے اندر جس کو زیدیہ کہتے ہیں وہ وضو میں پاؤں دھونے کے قائل ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ جو ثاقب اکبر صاحب نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک اس میں تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کے انٹرویوز کر کے ان کے عقائد لکھے ہیں اس میں جو اہل تشید کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اہل تشید کا ایک گروہ جو ہے جو زیدیا ہے جو امام زید کو مانتا ہے اپنا امام ایما ل میں سے تو وہ پاؤں دھونے کا ہے لہذا یہ کسی حد تک چیز زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اس حوالے سے وہ ان کم تم جنوبن سب اور اگر تم جنوبی ہو جاؤ تم پر غسل فرض ہو جائے تو تہارت حاصل کر لیا کرو وہ ان کم تم مروا اور اگر تم مریض ہو یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ سکتی ہے کہ مریض ہو او الا سفرین یا سفر پر ہو او جا یا تم میں سے کوئی شخص نچلی جگہ سے آیا ہے یعنی قزائے حاجت کرنے کے بعد آیا ہے اور یعنی اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وزو ویسے قزائے حاجت کر کے وزو کرنا ضروری نہیں ہے نماز کے لیے ان کنڈیشن کے ساتھ ہے یا مریض ہے یا سفر پر ہے یا پھر وہ جو ہے وہ قزائے حاضرت کر کے آیا کر ج اوت اولا مستم النساء یا اپنی عورتوں کو چھو لیا مراد یہ کہ ان کے ساتھ صحبت کی تو اس کی وجہ سے بھی غسل ہو گیا پر فلم پلم تجد اور وہ پھر پانی نہ پائے تو کیا کرے بند تو پاک صاف مٹی کے ساتھ تیمم کر لے اور کیا طریقہ ساتھ ہی بتا دیا بجو ہی چہرہ اپنے چہروں کا مسا کر لو یعنی مٹی پہ مارا اور چہرے کا مسا آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں میں احادیث کے ساتھ پورا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اپنے ہاتھوں کو بھی مٹی کے ساتھ مسا کرو لو اب یگ کا لفظ پورے اس بازو پر بولا جاتا ہے لیکن احادیث کا اس روپ یہی بتا رہا ہے کہ یہاں اب یج سے مراد جو ہے وہ کلائی تک ہاتھ ہے البتہ میں نے بتایا تھا کہ ایک تابعی ایسے ہیں امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 124 ہجری جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ان سے صحیح سند سے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1684 نمبر اثر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیمم کے لیے دو ضربے ہیں پہلی ضرب جو ہے چہرے کے مسے کے لیے اور دوسری ضرب زرا عائد کے لیے تو زیرا عربی زبان میں یہ درمیانی انگلی کی نوک سے لے کر کونی تک کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورا یہ مسا کیا جائے اور ایک حدیث میں ماں یاسر سے ملتا ہے کہ وہ یہاں تک مسا کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم فرمایا ہوا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں وہ صرف کلائی تک ہی ہے وہ انشاءاللہ جب احادیث آئیں گی تو میں بتا دوں گا اب مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اپنی آیات کی خود حفاظت کرتا ہے یہیں آ گیا آپ دیکھ لیں فم کم با آگے تو بجو آیا ہے آئی ڈی اب آئی دیا نہیں آیا تو یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی یہ زیر اس کو بھی مل گئی تو یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے جو میں نے بتایا تھا کہ ارجولی ہونا چاہیے تھا ارجولا کم نہیں تو یہ اگلی ہی اس کے ساتھ والے پورشن میں کم و آئی ڈی کم نہیں آیا جس طرح اوپر آیا تھا کم ال المرافک تو بات زیر دیتی ہے یہاں ایک اور مثال بھی مل گئی من اس مٹی کے ذریعے تم یہ کام کر لو ماں یورید اللہ علیہ مل حرج اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تمہارے لیے کوئی حرج کوئی تنگی نہیں چاہتا تمہارے لیے تمہیں آسانی دی ہے ماض اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو شریعت کی پابندیوں میں جھکڑ کر خوشی محسوس نہیں کرتا کہ لگو پانی جیتوں مرضی نہیں پانی نہیں ملا تو تیمم کر لو وزو کے لیے بھی وہی تیمم کا طریقہ غسل کے بھی وہی تیمم کا طریقہ بلا کی بلکہ اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے لیو تح لیو تحم کہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے ولیو متح اور تم پر نعمت تمام کر دے علیہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے لکم سشکروں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو تو یہ الحمدللہ للہ المائدہ کی آیت نمبر چھ کے اندر تین بڑے بڑے احکام کا ذکر آیا وضو کا غسل کا اور تیمم کا اور ساتھ استنجے کا بھی ذکر آ گیا اب آ جائیے احدیث کی طرف تو اس میں اسلامک فلسفے کے اعتبار سے جو اسلامک شریعت کا فلسفہ ہے تہارت کا اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ حدیث شریف ہے جو صحیح مسلم میں کتاب التہ چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ سو چونتیس نمبر حدیث ہے پہلی حدیث ہے تہارت کے چیپٹر میں کہ امام کائنات سید سعید والآخرین شفیع رحمت رحمۃ سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شطر شرمان صفائی نصف ایمان ہے ایمان کا آدھا حصہ صفائی ہے اس حدیث سے دو پوائنٹس بالکل کلیئر ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر ون یہ کہ اسلام کی اکثر عبادات جو ہیں جیسے نماز ہو گیا اسی طریقے سے حج ہو گیا یا نماز کی جتنی فارمس ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں صفائی کے اوپر تو اصل جو عبادات ہے چونکہ صفائی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اس لیے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا اور پوائنٹ نمبر ٹو یہ پتا چلا کہ صفائی جو عمل ہے یہ ایمان کا حصہ ہے لہذا جو مرجیہ کا عقیدہ ہے جو کافی حد تک ہنفیوں کے اندر بھی آیا اور خود شیخ ابد القادر بلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا پانچ سو اکسٹھ ہجری کو بنیاد و طالبین میں ہنفیہ ایک خاص حنفیہ گروہ کو سارے ہنفیاں نہیں ہنفیا گسانیہ کو اہل بدت فرقوں میں شمار کیا ہے جو بہتر فرقے انہوں نے اہل بدت کے گنوائے ہیں اس میں لکھا ہے ہنفیہ گسانیہ اور ان پر تہمت یہی لگی ہے اور وہ حقیقت ہے کہ وہ مرجیاں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں اور اس حدیث میں واضح طور پر آ گیا کہ تہارت کا عمل جو ہے یہ ایمان آدھا ایمان ہے لہذا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے تین چیزوں کا مجموعہ نمبر ایک اقرار بل اپنی زبان سے اقرار کرنا نمبر دو تصدیق بالقلب اور اپنے دل کے ذریعے بھی اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے اور نمبر تین املوم بد اپنے اعمال کے ذریعے عمل بھی کرنا اسی لیے وہ حدیث آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کتاب الایمان میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز نماز بھی عمل ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اہل سنت کا جو الحمدللہ للہ عقیدہ عین حدیث کے مطابق ہے اب تہارت کی حکام کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دو ٹرمنالوجی سمجھ لیجیے جو فک کی اس طرح ہے فک کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ للہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کسی چیز کی اس کو کہتے ہیں فک اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا چیپٹر باندھا ہے جس کی ہیڈنگ ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فک اتا فرما دیتا ہے اور نیچے حدیث لے کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فک اتا فرما دیتا ہے اللہ اتا فرمانے والا ہے میں صرف تکیم کرنے والا یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے یہ جس کا آخری ٹکڑا پکڑ کے تو وہ معاملہ کیا ہوا ہے جی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور نبی صحت تقسیم کرتے ہیں وہ کیا چیز جی تقسیم کرتے ہیں دین تو یہ آدھا حصہ اس کا کوٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ عطا فرماتا ہے دین کا علم اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور یقین الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی دین ہم تک پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دین ہم تک پہنچا ہے اس کے بعد ڈھابا اکرام علی مرضوان یہ صدقے وہ والا نہیں ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے یہ صدقے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذریعے ان کے وسیلے تو یہ دو ٹرمز فک کی سمجھ لیجیے علم الکلام کی کہہ لیں فک کی کہہ لیں اور میں نے اس پہ ایک پوری گفتگو کیا ہے ایک گھنٹے کی علم الکلام کے اوپر مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے وہ اپنی نوعیت کی ایک من پرد ترین گفتگو ہے الحمدللہ وہ ضرور سنیں من نور اللہ کا عقیدہ اور اس کے بارے میں اس کی کون سی چیزیں درست ہیں اور کس چیز کو ہم غلط کہیں گے اسی طریقے سے وحاد المجود اور علم الکلام کے حوالے سے تو علم الکلام کی ٹرمز استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ کتابوں سننے سے ٹکرائیں بعض اوقات وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں تو لہٰذا یہ فک کی دو ٹرمز سمجھنا ضروری ہے اگلی چیزوں کو سمجھنے کے لیے نمبر ایک حقیقی نجاست اور نمبر دو حکمی نجاست حقیقی نجاست وہ ہے جو فزیکل ٹینجیبل فارم میں ہمیں نظر آتی ہے پیشاب پہانا منی ودی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ فزیکل فارم میں جو نجاستیں ہیں ان کو حقیقی نجاتیں کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ایک حکمی نجاتیں ہیں جیسے کسی کی ہوا خارج ہوگی تو فزیکلی تو کوئی اس کے جسم پہ گندگی نہیں لگی لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے وہ شخص پاک نہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص پہلے وزو کرے پھر نماز کی طرف آئے تو حقیقت وہ ناپاک نہیں ہے لیکن حکمی اعتبار سے وہ ناپاک ہے اسی لیے بے بزو شخص مسجد میں بیٹھ سکتا ہے اگر ناپاک ہو تو مسجد میں نہ بیٹھے ہاں جس پہ بزل فرض ہے اس کا معاملہ اگر کام ڈفرنٹ ہے لیکن وہ بھی ان معنوں میں حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا اور اس کا ثبوت کیا ہے تین حدیثیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی مطفق والے حدیث ہے سیدنا ابو بریرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پر حسل فرض ہو گیا نائٹ پال احتلام کی وجہ سے تو میں جو ہے وہ باہر نکل گیا مسجد سے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفکت فرماتے ہوئے مجھے ساتھ ایک جگہ لے گئے اور آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمانی شروع کی بس اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اور طرف متوجہ ہوئے میں چپکے سے نکلا اور جا کر غسل کر کے دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ رہ رہا کہاں چلے گئے تھے تو آپ ربی اللہ تعالیٰ نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مفتلم تھا مجھ پر غسل فرم مختلف تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نل لا جسو بے شک اللہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا کبھی نصف نہیں ہوتا مومن پاک ہی رہتا یعنی وہ احتلاف کی حالت میں تھے اور نبی برما رہے تھے تم پاک نہیں تھے ورنہ تو حضور بھی اپنے ہاتھ دھوتے جا کے کیونکہ پکڑ کے لے کے گئے تھے دوسری چیز صحیح مسلم میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اصکاب نبی میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ شریف کی طرف اپنا جو بوریا ہے مجھے پکڑا دروازے میں تو حجرہ شریف کا جو بائیں طرف جو کی دیوار ابھی بھی جو شریف کے نیچے ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ مجنبی میں کھلتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر صحیح وہ پکڑا تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں تو حید کی حالت میں ہوں مجھ پہ تو وہ فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے ہاتھوں میں تو نہیں حید گھس گیا یعنی وہ حکم ہی نہیں جا سکتے حقیقی نہیں اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متحوں والے عدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں حید کی حالت میں ہوتی تھی تو میری گود میں سر رکھ کر قرآن پاک بھی پڑھا کرتے تھے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی کہ مؤمن یا مؤمنہ کبھی ناپاک نہیں ہوتے حکمی اعتبار سے ہوتے ہیں حقیقت نہیں ہوتے اب تہارت کے کنٹیکسٹ میں چار چیزیں ان اللہ تعالی میں ایڈریس کروں گا نمبر ایک استنجا نمبر دو گزو نمبر تین غسل اور نمبر چار تیمم یہ چار چیزوں کو انشاءاللہ میں ڈیپ ایڈریس کروں گا تقریبا سیونٹی پرسن پورشن آج کور ہوگا باقی تھرٹی پرسن انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اپنا درس جو ہے وہ ٹائم پہ مکمل کر دیں گے انشاءاللہ تو اصولی بات پہلی سمجھ لیجئے سہارت کے حوالے سے یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ صورت النساء کی آیت نمبر 43 اور یہ صورت المائدہ کی آیت نمبر 6 کے تحت اور درجنوں احادیث کے تحت طہارت حاصل کرنے کے لیے بیسیکلی اللہ تعالی نے دو سورسز رکھے نمبر ایک پانی اور نمبر دو مٹی یا زمین کی جو جنس ہے کہیں مٹی نہیں تو ریت اس طریقے سے تنگے ممبر یا پتھر اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی درخت وغیرہ نہیں ہو سکتے تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے لیکن پرایورٹی کس کی ہے پانی کی اب پہلی چیز کی طرف آتے ہیں وہ ہے استنجا کرنا استنجا بھی عربی زبان کا لفظ ہے جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کرے گا تو پھر اس پر استنجا کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ بات عوام کے اندر مشہور ہے کہ کسی کا وزو ٹوٹ جائے ہوا نکلنے سے تو استنجا کرنا ضروری ہے تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے جب تک پیشاب نہیں کریں گے یا پہانا اس وقت تک استنجا کرنا ضروری نہیں ہوگا تو کرنے کے جو آداب احادیث کے اندر آئے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل امت کو بتا کے گئے یہ جو چیزیں مشہور ہیں جی فلاں نے فکر لکھ دی تو وہ جناب کو امت کو بتایا گیا پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں میں نے پچھلی طرح بھی ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک تبلیغی جمع کہ بھائی میرے پاس آ کر رکے تو میں نے ان کو بخاری اور مسلم سے جب دعوت حق پیش کی تو وہ کہنے لگے جی آپ کیا قرآن عدیض کی بات کرتے ہیں قرآن عیز میں تو وضو کا طریقہ نہیں لکھا ہوا یہ تو امام عحیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میرے چکر جان ہے پچیس سال سے تبلیغی جماعت میں انہوں نے بتایا ان کو بھی ظاہر ان کے علماء نے بتایا ہوگا تو ساری تبلیغی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا لیکن عموما یہ مس کنسیپشن موجود ہے عوام کے اندر خدا کے لیے گستاخی رسول مت بنیے محمد ان فرق ان صحیح بخاری کے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان پھنس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن جو تھامے گا وہ صحیح معنوں میں مسلم ہوگا ادر وائز وہ اپنے اسلام پر شک کر کسی کو یہ فہم آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دھورا دین دے کر گئے تھے جس کو بعد میں کسی شخصیت نے مکمل کیا ایسے شخص کو اپنے اسلام کے اوپر خود ہی تفکر کر لینا چاہیے ہمیں کسی پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں فتوا کو فرقہ لگانے کی ضرورت نہیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جائے یا کسی اور جگہ پر پردے والی جگہ پر وہ حدیث میں ڈیٹیل ہے کہ پردے والی جگہ پہ جانا ہے تو دعا مانگے پہلے ہی وہاں داخل ہونے سے پہلے اللہ انی اعوذ بکا من الخبو صیبائ عربی منا آتی ہو اردو میں مانگ لیں کہ اللہ شریر جنوں سے اور شریر جننیوں سے میں تیری پتا میں آپ ہوں کیونکہ سن رسائی میں پھر ڈیٹیل اس تریف کے ساتھ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان جگہوں پر شریف جنات جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور اکثر اوقات آپ سنتے ہیں کہ لوگوں پر جن بھی چڑھ جاتے ہیں یہ بالکل حق ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا بعض کا وہ پراڑ بھی ہوتا ہے لیکن ایسے ہو بھی جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر پیشاب کر دیتے تو پہلے جو ہے یہ دعا مانگ لی دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ کچھ تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص استنجا کرے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے بلکہ اپنی بائیں ہاتھ سے شرم کو چھوئے اور استنجا کرے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقوں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہو تو کم از کم تین ڈھیلے استعمال کرو اور زیادہ بھی کرنے ہو تو تاک عدد میں تو یہ بات سمجھ لیں استنجے کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے بزو اور غسل اگر پانی ہے تو مٹی سے نہیں ہوگا لیکن استنجا واحد چیز ہے جو مٹی سے بھی ہو جائے گی چاہے پانی موجود ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مت پانی کی موجودگی میں مٹی کے ڈھیلوں سےنجا کرنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے چنجا کرنا بھی ثابت ہے اور بعض اوقات مت پانی سے بھی سنجا کرنا ثابت ہے تو یہ تینوں طریقے ثابت ہیں پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا مت یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ٹشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹشو پیپر اگر استعمال کریں گے تو اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا کیونکہ ٹشو پیپر مٹی نہیں ہے اگر مٹی کا ڈھیلا استعمال کر لیں تو مٹی خود ہی سہارا کر دے گی ٹشو پیپر کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا ہاں اگر مٹی کے ساتھ استنجا کیا ہے تو پھر پانی سے چنجا کرنا ضروری نہیں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے <تصفح> شکی صحیح مسلم کی ہے کہ ایک مشرق نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار اڑایا اور کہنے لگا کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پیغمبر ہیں وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں تنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں استنجے کے کانٹیکس اس میں ہمیں سکھائی ہیں پہلی چیز یہ کہ ہم قبلے کی طرف رک کر کے نہ پوشت کر کے استنجا کریں دوسری چیز ہم اس استنجے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں تیسری چیز کہ ہم کم از کم تین ڈھیلے مٹی کے استعمال کریں اگر مٹی سے استنجا کریں اگر ڈائریکٹ پانی سے کر رہے پھر دگت نہیں ہے اور چوتھی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ساتویں حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جو جن ہیں ان کی خوراک ہڈی اور گوبر کے اندر ہے لہذا تم اس سے استنجا نہ کرو اور یہی اثر وقات ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر تنجا کرنے سے اور پیشاب کرنے سے جو ہے وہ پھر جنات چمٹ جاتے ہیں اور آٹھ بھی حدیث جامعہ تر سنن سن نبی دعود اور سنن ابن ماجہ ماضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کر کے کزائے حاجت کر کے باہر آتے اس جگہ سے نکلتے تو پھر دعا کرتے غفرانک نک وقف کریں گے تو غفرانک اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تو یہ دعا ہے سنجا کھانے سے نکلنے اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ زئی ہیں یہاں بھی ایک اہم مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص جو ہے وہ چگ لکھایا کرتا تھا پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے اور یہ جو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے اگرچہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں مسئلہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس آئے اور اس ڈھیر کی بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا بعض الماں اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی زخم تھا اس کی وجہ سے آپ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا لیکن ایسی کوئی بات مجھے آدیش میں ملی نہیں اگر ہو بھی تب بھی بتلکن جواز مل گیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں اور اس میں کہ اونچی جگہ پر اس کی حکمت یہ ہے کہ اونچی جگہ سے جب مرد پیشاب کرے گا تو چھینکے اس پر نہیں پڑیں گے یہ حکمت ہے لہذا آج کل جو ملٹی نیشنل جو کمپنیز کی جو بنی ہوئی ہیں رہائشیں اسی طریقے سے جو ہوٹلس ہیں اس کے اندر جو پینٹ والے حضرات کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جو جگہ بنائی ہوتی ہے اگر وہ قبلہ رک نہ ہو تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے آپ پہ غمبر ہے اس چیز کی اجازت مرمت فرما دی اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا امام سرمجی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھی لے کے آئے ہیں پہلے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے اس کے بعد اگلی ایک اور حدیث لے کے جامعہ سرمجی نے اس پر باپ باندھا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ آپ نے خود کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور امام تر مزید رحمت اللہ نے اس پر باب باندھ دیا ہے الحمدللہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز یہ موجود ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ چیٹیں نہیں پڑنی چاہیے بیٹھ کے لیے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ چیٹے اڑ کے اوپر پڑھ رہے ہیں تو پھر بیٹھ کے کرنا بھی منع ہو جائے گا وہاں تو یہ بات اصول بات اس کی تھیم سمجھ اس پنجے کے کانٹیکس میں آخری اہم ترین مسئلہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو کیا دیندار کیا بے دین استنجا کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا اور اکثر مجھے بھی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں لوگ آ کے مل رہے ہوتے ہیں جناب جی ہمیں تو کتروں کی بیماری ہے کوئی ہمیں اور الٹرنیٹو کوئی آسانی بتا رہے تو بھائی وہ کتروں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی اصل میں استنجا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوتا استنجا بڑی تسلی سے کرنا ہوتا ہے تاکہ پشاب کی نالی میں اگر آخری کترا بھی ہے تو وہ نکل جائے تو اس بات کو آپ ذرا سائنٹفکلی سمجھ لیں کہ اگر کسی ٹوٹی کے آگے پائپ کو لگایا جائے اور پیچھے سے ٹوٹی کھول دی جائے اور تھوڑی دیر بعد اس ٹوٹی کو بند کر دیا جائے تو پانی پائپ میں سے دوسری طرف نکل جائے گا لیکن باوجود اس کے کچھ نہ کچھ پانی کے کترے اس پائپ کی دیواروں کے ساتھ اندر کی طرف چھپکے رہیں گے یہ نیچرل پروسیس ہے اور یہی وجہ کہ ٹوٹی بند کرنے کے بھی تین یا چار منٹ کے بعد بھی آپ اگر پائپ کو اس طرح اٹھائیں گے تو اس میں سے کترے نکلنے شروع ہو جائیں گے تو یہ نیچرل پروسیس ہے اس کو اگر کوئی شک کیا کہ یہ ٹوٹی لیک کر گئی ہے تو اس کی بے بےقوبی ہے بات سمجھ آ گئی جب کتروں کی مجھے بیماری ہے تو ٹوٹی لیک ہے تو یہ بیماری نہیں ہے بلکہ وہ نیچرل پروسیس ہے اسی طریقے سے جو پیشاب کی نالی ہے اس میں کچھ نہ کچھ پیشاب باقی رہتا ہے پیشاب کرنے کے بعد اب ادھر تو تبری مچی ہوتی ہے لوگوں کو اور لوگ جو ہے وہ فورن پشاو کر کے اور پھر بعد میں جو ہے وہ شرمگاہ والی جگہ کے اوپر جو اب پانی جو ہے وہ چھڑک رہے ہوتے ہیں وہ صحیح سطح سے ثابت ہے جامعہ ترمتی میں, میں سونا بھی دودھ میں رومالی پر پانی چھڑکنا تاکہ شیطان بسم سنا دلائے لیکن بھائی اگر آپ کو خود پتا چل گیا کہ میرا کترہ نکل گیا تو آپ آپ اس کا سہارا تو نہیں لے سکتے اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے پھر تو آپ کے وہ کپڑے بھی نہ اور بھی گیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ ویل well استنجا کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے آخری دو تین منٹوں میں نہیں پہلے ایک دفعہ چینجا کریں اس کے بعد جتنا یہاں ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں خیبر پختونخوا والی سائڈ کے اوپر تو وہ اس کو جس کو ہم پنجابی میں بٹوانی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹہلتے رہتے ہیں اور مٹی کا ڈھیلہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس قطرے کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جو انڈر گریوٹی آتا ہے جس طرح پائر میں سے پانی نکلے گا اس کے بعد اس کو پونچھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی کتر نہیں آتا کورنوں میں کوئی ہوگا جس کو بیماری ہوگی یہاں تو ہر بندہ مریض بنا ہوا ہے جی مجھے کترے آتے ہیں مجھے کترے آتے ہیں تنجے کا طریقہ نہیں آتا پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں نہ بتانے والوں کو صحیح پتا ہے نہ پوچھنے والوں کو صحیح پتا ہے کہ پوچھنا کہتے ہیں تو اس کو ٹیکنیکلی آپ بات کو سمجھ لیں ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد باہر نکلیں تھوڑی سی چہل قدمی کریں آگے پیچھے چلیں اور تھوڑا سا کترا آنے کا انتظار کریں اس کے بعد آپ دوبارہ جائیں اور پھر جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے جیسے علماء نے اس بات کو سمجھایا بڑے صحیح طریقے کے شیخ شیب القادہ جنانی رحمۃ اللہ نے بھی ہونی تو طالب میں لکھا ہے کہ جس طرح بھینس کا تھن دودھ کے لیے دھویا جاتا ہے اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتے تاکہ اس کا کترا جو بیچ میں موجود ہو وہ نکل جائے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کبھی کترا نہیں آئے گا تو یہ مسئلہ میں نے ایمانداری کے ساتھ بتا دیا لہذا یہ جو بیماری شماری والا چکر ہے وہ اپنی سستی ہوتی ہے بیماری کوئی نہیں ہوتی ہے اس لیے مجھے کوئی آگے بیماری جب پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی پہلے استنجے کا طریقہ سوتا ہوں تو یہ بات آپ سمجھ لیں استنجے کا طریقہ یہ ہے اب اس کے باوجود یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود کسی شخص کو قطرے آئے اچھا وہ قطرے آتے بھی استنجے کے بعد ہیں اگر آپ کو استنجے کے بعد قطرے آتے ہیں تو آپ نماز ایک گھنٹہ پہلے استنجا کر لیں ضروری ہے نماز کے وقت ہی کرنا ہے آگے پیچھے نہیں آتے یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز کوئی پڑ رہا ہے اور استنجا اس نے صبح کا کیا ہوا ہے اور نماز پڑھے تو قطر نکلتے جا رہے ہیں ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا اس کا تعلق اس سنجے کے ساتھ ہوتا ہے لہذا ویل بفور ٹائم اپنے آپ کو تیار کر لیں لیکن پھر بھی اگر کسی کو ایسی بیماری ہے لیکن ویسے ہی ہوتی نہیں ہے میں تھریٹیکلی یہ بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیز میں نے ایڈریس نہیں کی ہے تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ شخص ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا ایک وضو سے ایک نماز پڑھ لے اس دوران اگر اس کا خطرہ نکل رہا ہے تو وہ نماز پڑھتا رہے بعد میں اتنی جگہ کو دھو لے لیکن وہ ایک وضو ایک نماز کے لیے کافی ہوگا اس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ امام حنیفر احمد اللہ علیہ نے نہیں فرمایا میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے استحاضہ والی عورت کے لیے استحاضہ والی عورت وہ ہے کہ جس کو حیض کے دنوں کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے تو اتنا ایک صحابیہ تھی تو نبی السلم نے فرمایا کہ یہ حیض کا فون نہیں بس ایک دفعہ غسل کر لیا اب ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرو اور خون کو دھو لو تو اس پر ہی قیاس کرتے ہوئے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے جو میں اکثر بتاتا ہوں قیاس اور اشتہار ہمارا اور اہل بدت کا اختلاف یہ ہے کہ وہ کسی بندے کے اشتہار کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں اشتہاد پوری امت کا دیکھا جائے گا جمہور کی رائے کیا کسی ایک بندے کا فکس نہیں ہوگا تو اسی اس صحابیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے لیے الگ وزو کرو تو اس کانٹیکس میں بھی اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ ہر نماز کے لیے الگ وزو کرے گا اب آ جائیے دوسری چیز کی طرف جو ہے وزو تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وزو کرے اور اپنے آزار کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے گناہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں الحمدللہ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے اس کے بعد خوشو خزو سے نماز پڑھتا ہے تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ آگے یہ ہے کہ بشرتے کہ اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے ہو کبیرہ گناہ نیک مال سے معاف نہیں ہوتے وہ توبہ سے معاف ہو تو یہ کہا جاتا ہے نا جو وزو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں آٹومیٹیکلی وداؤٹ توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن بڑے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ کبھی رہی ہے جھوٹ چغلی غیبت گالی گلوچ ماں باپ کی نافرمانی اکثر گناہ جو ہیں وہ کبھی رہی ہیں تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی مت علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے پشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے آزائے وضو کی وجہ لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے وقت تو اسی کو ٹرک ٹرمنالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے کسی شخص نے وضو اور غسل اس پر ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا استعمال جدا نپاگ نہیں ہوگا استعمال جدا اس سے اب وزو گسل نہیں ہو سکتا سو لہذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں اس کے بعد مکے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھویا ہوا ہے تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے استعمال شدہ پانی ہو گیا تو پھر لہذا انڈے لیں گے پہلے پانی کو ہاتھ دھوئیں گے یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں ہمارے لیے یہ پرابلم نہیں ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یا چاور سے اس میں ایشو ہے ہی نہیں ہے نا. پانچویں عید نہیں بہاری اور مسلم کے مطف والے عدیث ہے کہ عبد اللہ بن زید بن آصم رضی اللہ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے تو عبداللہ بن آصم ردی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا اس کو انڈھیلا اپنے ہاتھوں پر تین دفعہ اور تین دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا پہلے انڈھیلا اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے پھر تین دفعہ ایک ہی چلو سے فلی اور ناک میں پانی ڈالا یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں الادہ علادہ سے بھی ثابت ہے لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے فلی اور ناک کے لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا تو تین دفعہ انہوں نے ایسا کیا پھر انہوں نے برتن میں تین دفعہ ڈالا اور تین دفعہ اپنے چہرے کو دھویا پھر برتن میں تین دفعہ ڈالا اپنا دایا تازو دھویا پھر تین دفعہ ڈالا اور بایاں وضو دھویا پھر آپ علی اللہ تعالیٰ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو یہ پشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے اس طریقے سے اس طریقے سے, سے سر کا مسا کیا اور اس کے بعد آپ علی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بہاری میں ہے کہ وضو کا ایک ایک بار دھونا بھی ثابت ہے دو دو بار دھونا بھی اور تین تین بار دھونا قرآن پار میں تو ایک دفعہ کا ذکر آیا ہے لیکن احادیث میں تین تک بھی ثابت ہے تین تین دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق یہ بہت امپورٹنٹ احادیث ہے پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صابۂ اکرام علی مرضوان نے وضو کیا اصر کی نماز ادا کرنے کے لیے تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا وضو احتیاط کے ساتھ کیا تو اس سے بھی یہ بات پتا چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے دوسری حدیث جامعہ ترمزی اور سنن سننے بن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وزو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کچھ جوسی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وزو فرما لیا کرتے تھے چھ سو گرام یعنی آپ کی جو ڈیڑھ لیٹر کی بوتل ہے اس کو آدھا کر لیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزو فرما لیا کرتے تھے جامعہ ترمزی سن بدا اور سن ابن ماجہ میں حدیث سا یہ تیسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلا فرمایا کرتے ہیں اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے ہیں پانچویں حدیث جامعہ ترمزی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسا فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسا فرماتے یہ کان بھی چونکہ سر کے اندر ہی داخل ہے پرانے پاؤ میں ذکر نہیں لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں اس لیے اس کا مسا بھی ہوگا اس طریقے سے اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسا فرماتے ہیں لیکن یہ جو گردن کا مسا ہے یہ کسی ضعیفیت سے بھی ثابت نہیں ہے اور مزے کی بات ہے فکا حنفی کی جو اردو میں موت ترین کتاب ہے ستائیس سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بارش شریعت اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مزہ مستحب ہے ان کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں لہٰذا گردن کا مزہ کوئی سابت نہیں مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی سر نے گردن کا کبھی مسا کیا ہو تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی گردن کا مسا نہیں سر پورے کا مسا یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں باہ. یہ ہے چھٹی حدیث سن نسائی میں اور سن دارمی میں سید صنعت کے ساتھ کہ سعیدنا علی رضی اللہ تعالی نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی اس سے یہ بات پتا چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے ساتویں <laughs> چیز جامعہ اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ابو تابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سعیدنا علی رضی اللہ تعالی نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے تین دفعہ چہرے کو دھویا تین دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا پھر تین دفعہ چہرے کو دھویا بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازو سمیت دھویا پھر پورے سر کا ایک دفعہ مسا کیا پھر تین دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا لہذا سیدنا علی سے بھی پاؤں دھونا ہی ثابت ہے ہمارے پاس جو سی سے روایتیں پہنچی ہیں یہ خصوصاً میں اہل تشید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کیا یہ بھی سنت ہے کہ لوٹے میں جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا زمزم کو کھڑے ہو کر پینا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے اور پھر سعیدنا علی نے فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا میں نے صرف اس لیے وضو کیا کہ تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کر سکے تعلیم کے طور پر وضو سکھایا آٹھویں ادیس صحیح بخاری اور کہ اندر موجود ہے تعلیق اور صحیح صنعت کے ساتھ مسند امام احمد اور سن نسائی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک استعمال کیا کرو اس میں تمہارے رب کی خوشدودی رب خوش ہوتا ہے مسواک استعمال کرنے سے لہذا اگر دانتوں کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے اور نیت دانتوں کو صاف کرنا ہے اس کو بھی بسواق ملے گا تو ٹوتھ پیسٹ آج کل استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری غذائیں بھی بڑی مرغن ہو چکی ہوئی ہیں بہت چکنائی والی ہے تو ٹوتھ اپنی جگہ استعمال کریں اور وضو کے ساتھ مسوا کو بھی استعمال کریں تاکہ اس کا ثواب بھی ملے کیونکہ سنت ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متقمل عزیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ وہ مسوا کریں ہر نماز کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفت فرمائی اور اس چیز کو obligatory نہیں رکھا optional رکھ دیا لیکن اس سے یہ زرنی نکالنا چاہیے کہ انسان اس سنت کو چھوڑ دے اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت بہت اہم اس پر عمل کیا جائے اب کچھ احکام و مسائل وضو سے ریلیٹڈ اس میں شروع میں یہ پانچ چیزیں اس میں سمجھ لیں احادیث میں اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی پانچ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر ایک ہوا کا خارج ہونا چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو چاہے ہوا خارج ہونے کی بدبو آئے یا نہ آئے آپ کو پتہ چل کیا کہ ہوا خارج ہوگی وضو کیا تو آ گیا عدیض بھی آ جائے گی میں بتا دوں گا انشاءاللہ نمبر دو پیشاب اور اسی میں پخانہ بھی داخل ہے نمبر تین مزید اور نمبر چار شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے ہائر ہوئے ڈائریکٹ چھو لینا اور نمبر پانچ اونٹ کا گوشت کھانا یہ پانچ چیزیں ہیں جو وزو کو توڑ دیتی ہیں اور اب ڈیٹیل کے ساتھ حدیث کے ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی مطفل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وزو ٹوٹ جائے جب تک وہ وزو نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو نماز کی چابی جو ہے یہ وزو ہے نمبر دو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی مطفل حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں ربی اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے کسرت سے مزید آیا کرتی تھی یہ مزی منی ودی یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی دفعہ غسل کے کانٹیکس میں بتاؤں گا صرف وقت یہی سمجھ لیں کہ غلبۂ شہبت کی وجہ سے جو منی کے علاوہ جو قطرات نکلتے ہیں شروع میں جو شفاف ہوتے ہیں بلغم کی طرح شکل کے نہیں ہوتے اس کو مزی کہتے ہیں اس سے صرف وزو ٹوٹتا ہے غسل اس سے واجب نہیں ہوتا تو سعیدنا علی کہتے ہیں مجھے بہت مزی آیا کرتی تھی بخاری اور مسلم کی متفعل عزیز ہے اور میں اس بات شرم محسوس کرتا تھا کہ میں حضور سے یہ مطلب پوچھوں کیونکہ آپ میرے سزتے تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مسئلہ پوچھنے میرے لیے تو سیدنا مقداد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تک ہو کہ جب مزید آئے تو شرمگاہ کو دھو کر وزو کر لیا کرے غسل کی حاجت نہیں ہے تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ کریٹیکل حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں گڑبڑ محسوس کرے اور معاملہ اس کے لیے مشتبہ ہو جائے ایمبیگوس ہو جائے یعنی بعض اوقات پیٹ میں بھی گڑ گڑ شروع ہو جاتی ہے ہوا ہی خارج ہو رہی ہوتی ہے پیٹ کے اندر تو معاملہ مشتبہ ہو جائے تو وہ اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلے وزو کرنے کے لیے یعنی نماز میں ہے اور وہ باہر نہ نکلے جب تک کہ آواز یا بدبو نہ سونگ لے تو یہ معاملہ ہے مریض کے لیے جس کے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو رہی ہے ظاہرہ اس سے تو وزو ٹوٹتا بھی نہیں ہے اس کے لیے ہے کہ جب تک یہ معاملہ ہونا ہو جائے اور یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہو اور اس طرح گڑ گڑ ہو رہی ہو اس وقت جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کی بدبو بھی ہوتی ہے عام حالت میں اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا کہ میری ذرا سی ہوا بھی خارج ہوئی چاہے بدبو آئی یا نہ آئی آواز آئی یا نہ آئی اس کا بزو ٹوٹ گیا آپ جان بوجھ کے پڑے گا تو نماز کی توہین ہے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ مسئلہ سمجھ لیں زیادہ جی جو اہل بدت اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں صابل عزیز پر کہ یہ کہتے ہیں جی آواز نہ آئے تو اس وقت تک بزو ہی نہیں ٹوٹتا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذرا ایمان کا اپنا خیر منائے حضور اسلم کی عزیز کا مذاق نہ اڑائیں کہ کس کانٹیکس میں وہ سمجھے یہ بیمار بندے کے لیے جس کے لیے معاملہ اموس ہو جائے اور شاید پیٹ کے اندر جو پٹاخے چھوٹ رہے ہیں یا پیٹ کے اندر جو گوڑ گوڑ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا یہ بات تو بالکل کلیئر ہے یہ مسئلہ میں نے ضروری بتانا تھا چوتھی صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ جب ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد وضو کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے کر لو تب بھی ٹھیک نہ کرو تب بھی ٹھیک یعنی وضو نہیں ٹوٹتا اور پھر پوچھا گیا کہ بتائیے اگر ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اس کی دلیل کوئی ہو یا نہ ہو اللہ کی طرف سے حکم ہے پانچویں حدیث جامعہ تر مجھے سنبی دعود اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو پھر اپنے وضو کو دوبارہ کرے اس کا وضو ٹوٹ گیا لہذا وہ جو سنبی دعود کے اندر حدیث ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے کوئی حد نہیں وہ حدیث منسوخ ہے مہدیم کی نظر میں اور یہ حدیث اس کو یہ ناطق ہے اس کی کہ جو بندہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے ویسے ٹیکنیکلی بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اتنی ایکسٹیم تک گیا ہوا ہے اس کو وضو کر لینا چاہیے دوبارہ چھٹی حدیث صحیح نے بان میں اور سنندا پتنی میں اور مسرد امام شافی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے چھوئے تو وہ وضو کرے اور اگر کپڑے کے ساتھ چھوئے تو پھر وزو کرنے کی حاجت نہیں ہے. یعنی اگر کسی شخص نے کپڑے کے باہر سے ہی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو اس کا وزو ٹوٹا نہیں ہے پھر صافی حدیث جامعہ ترمزی سنن ابی دود اور سنن ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص بسم اللہ نہیں پڑتا اس کا وضو نہیں ہے اس بات کو سمجھ لیں اس حدیث پر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ بسم اللہ کے بغیر حضور نہیں ہوتا یہ صرف افضلیت کے طور پر ہے جیسا کہ یہ حدیث میں ہے صحیح بہاری اور مسلم کی مصطفوں والی حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہ چیز نہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو کامل ایمان مومن نہیں ہوتا بعض کا تو ایسا ہو بھی سکتا ہے اس پر کسی محدث کا باب نہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنی اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی اس کا وضو واقعی نہیں اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو قرآن پاک میں بھی چار فراہیا ہیں اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے اور بیچ میں اس کو یاد آ تو صحیح مسلم میں ادیس ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے تو بسم اللہ اب ولا آخرا پڑھ لو تو وہ بسم اللہ اب بلو آخرا پڑھ لے آخر میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لے البتہ یہ وزو کا جز نہیں ہوگا لیکن جس کو یار ہے بسم اللہ پڑھنا اس کو جان بوجھ کے نہیں پڑی اس کا وزو نہیں لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا اس بارے میں بھی بڑی مسکنسیپشن تھی آٹھویں دیر سن نبی دعود مسند امام احمد اور سنن نسائی القبرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تحمد لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اس کا تحمد ٹخنوں سے نیچے تھا آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وزو کرو تو سیدنا ابو سعید رابرہ اور تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم کیوں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس شخص کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اس لیے میں نے اسے دوبارہ وضو کے لیے پوچھا اس میں یہ لفاظ نہیں کہ وزو ٹوٹ جاتا ہے یہ اصل میں آپ نے اس, اس کو سزا دی تاکہ اس کو یہ بات یاد رہے تمبی کے طور پر جیسے ٹیچر بھی کلاس میں کہتا ہے کہ اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرو یہ اٹھک بیٹھک اسے کروائی کیونکہ کسی محدث نے یہ باپ نہیں اس پر باندھا کہ ٹکنوں سے شلوار نیچے چلی جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی سے ثابت نہیں یہ میرا چیلنج ہے تو ٹکنوں سے نیچے اگر کسی کی شلوار چلی گی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا اگر ٹائم آئے تو اس کو وضو دوبارہ کروائیں سنت پر عمل کریں تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ اپنی شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھے نماز کے علاوہ بھی سنت ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ اس کو کر لیتے حدیث سنن کے اندر ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ پہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختص کیے گئے اسی دوران کافروں نے ان پر تیر برسانے شروع کیے تین تیر ان کو لگے ان کے جسم سے تیزی سے خون بہنے لگا لیکن وہ نماز کی حالت میں تھے اس کو انہوں نے کہا رات کو جاگنا ہی چلو نماز ہی پڑھ لیں ادھر والا صاحب تو نہیں تھا کہ جناب فلم ہی لگا کے بیٹھ جائیں تو انہوں نے کہا نماز ہی پڑھ لوں میں پہنا تو کرنا ہی ہے جاگ تو رہا ہوں چلو اللہ کے لیے رات بھی گزرے گی تو نماز پڑھنے کے دوران ان کو تین تیر لگے دوسرے ان کے ساتھی تیسرے تیر پر اٹھے اور انہوں نے ان بھگا دیا جو دشمن تھے تو لیکن نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو اس مہاجد صحابی نے اس انصاری صحابی نے پوچھا آپ مجھے جگا لیتے اور آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورت مکمل کر کے نماز توڑی کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ سورت اب میں نے شروع کی ہے تو یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر ہی نماز توڑوں تو میں نے نماز مکمل کی وہ سورت مکمل کی تو اس صدی سے یہ بات پتا چلی کہ خون نکلنے سے بزو نہیں ٹوٹ صرف امام اور منیفا اللہ علیہ اس مسئلے میں منفرد ہے باقی پوری امت کا اتفاق ہے اور امام بخاری نے بھی چیپٹر باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وزو نہیں ٹوٹتا اور نہ خون ناپاک ہے حیض کا خون ناپاک ہے عام خون جو ہمارے جسم سے نکلتا ہے یہ ناپاک نہیں اس کو کھانا حرام ہے پینا حرام ہے خود یہ ناپاک نہیں تو لہذا خون نکلنے سے بھی وزو نہیں ٹوٹے گا دسویں حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض عشاء کی نماز کے انتظار میں صحابہ کرام والے امدوان کو اونگ آ جاتی تھی حتہ کہ ان کے سر جھک جاتے تھے لیکن وہ نماز کے لیے وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آئے یوں ایسے اور انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر غافل ہو کر لیٹا ہوا ہے اور خراٹے مار رہے تو اس کا وزو بھی ٹوٹ جائے یہ اونگنے کے لیے جس میں انسان کو ہلکی ہلکی جس کو پنجابی جیسی کہنے دہو میٹھی جتو بننا ہونا ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے گیر کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور جیسے کہ رمضان شریف میں سیری کھانے کے بعد بڑی میٹھی نیند آتی ہے یہ وہ والی اونگ ہے اس میں وزو نہیں ٹوٹے گا الحمدللہ یہ صحیح مسلم کی حدیث اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں سگریٹ پینے سے گالی دینے سے ریبت کرنے سے کسی چیز سے وزو نہیں ٹوٹتا الفتہ اس کی روحانیت ضرور متاثر ہوتی ہے آپ دوبارہ بے وضو کر لیں وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا وزو انہیں چیزوں سے ٹوٹے گا جو میں نے بتا دی جانی سلنبی دعود میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کی حالت میں جماعت میں کھڑا ہے تو اپنے منہ پر یوں ہاتھ رکھ کر سب سے باہر نکل جائے تاکہ اس کا پردہ بھی رہ جائے دیکھنے والے یہ سمجھے شاید اس کو نکثیر یا کیا آ گئی ہے تو مسلمان کا پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور استری کے استری کا اس بتایا بارہویں عزی سے بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غذۂ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو پیش کیے گئے ستو پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجوہ سے مغرب کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے تو غلط خیبر کے موقع پر آپ نے ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھائیں بلکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر تیرہ آگے ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور موضوع پر مسا کیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایک وزو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا یہ نہیں کہ ہر نماز کے لیے لازت وزو بر وہ افضل ضرور ہے چودھویں عزیز سے ہی مسلم کی ہے کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں غزب سبوق کے موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وزو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی پر بھی مسا کیا اور اپنے موزوں پر بھی مسا کیا بلکہ اس میں الباض ہے کہ میں عبد السلم کے موزے اتارنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا یعنی وضو کر کے اگر کوئی شخص موزے پہن لے تو اس کے بعد وہ اس پر متح کر سکتا ہے کتنی نمازوں تک وہ آگے انشاءاللہ آخری مسئلہ میں نے وہی بتانا ہے حفین اور جرابین کا مطلب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پاکی کی حالت میں ان کو پہنا تھا ان کو چھوڑ دو تو. تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپنے کا کتنا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے بھی اپنی پگڑی نہیں اتاری اس سے کالی پگڑی پہ مزہ ثابت نہیں ہوتا پگڑی پہننا بھی ثابت ہوتا ہے بخاری اور مسلم کے مستحبل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے دو شملے چھوڑے تھے اور المستدرل حاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ سیدنا صاحب نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اشرم میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پگڑی باندھے ہوئے دیکھا تو میری پگڑی کھول کر دوبارہ باندھی کلر کی سفید کلر کی پگڑی باندھی اور اس کا شملہ بھی چھوڑا تھوڑا سا چار انگل کے برابر اور فرمایا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو یہ خوبصورت لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی بھی الحمدللہ اس پر مسا بھی فرمایا پندر حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے مسئلہ آ کر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موضو پر مسا کرنے کی مدت کیا ہے تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ تم جا کر علی سے یہ مطلب پوچھو کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں اور انہوں نے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ صحبت کی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں مجھے اگلے دن ایک ناصبی نے کہا کہ حضرت عائشہ سے کوئی علی کی تاریخی ثابت نہیں میں نے کہا یہ ناصوی ہو قرآن ریز پڑھو تو تمہیں پتہ چلے عائشہ کہہ رہی ہیں جو اتنے بڑے صحابہ کی استاد ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم علی ہے صحیح مسلم ہے اس کو ضروری کو ناطمی ثابت کر سکتا موزوں کے چیپٹر میں پہلی تین عدیثیں یہی ہیں علی مجھ سے بڑا عالم ہے علی سے جا کر مطالعہ پوچھو الحمد مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ صحیح مسلم مطلب عزیز ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مکمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور اسی پہ میں نے پورا وہ لیکچر دیا ہے حسینیت اور جدیدیت کا تحقیقی جائزہ اور ہمارا ریسرچ پیپر بھی ہے جو, جو ناصبیت رابطیت اور جدیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا اس سے یہ بات بھی چلی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی معذ اللہ سک اللہ رکھنے والی نہیں تھی انہوں نے کہا علی اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں انہوں نے زیادہ وقت سفر میں گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سے مسئلہ پوچھو تو وہ تابعی کہتے ہیں میں پھر سیدنا علی کے پاس آیا تو سعیدنا علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر کے دوران تین دن اور تین رات تک موضوں پر مسا کرنے کی اجازت دی اور قیام کی حالت میں ایک دن اور ایک رات تک یعنی پانچ نمازوں تک اور اس میں پندرہ نمازوں تک باقی یہ مسافر کے کی احکام کیا ہے اس پہ ہمارا مسئلہ نمبر ادتیس کے نام سے تقریباً پچاس منٹ کی سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھی ہوئی ہے وہ اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں تو لہذا یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ جرابوں پر موزوں پر مسا کرنا جو ہے یہ الحمدللہ سنت ہے اب آخری مسئلہ اس کانٹیکس میں میں کلیئر کر دوں جرابوں اور موزوں کے حوالے سے یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے تو بھائیو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں چمڑے کے موزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خوف فائن, فائن ان پر بھی مسا کرنا سنت ہے اور دوسرا لفظ جو ہے جوراب کے لیے عربی کا لفظ ہے جورابین عربی ڈکشنری الکاموز کے مطابق جو پاؤں پر لفافے کی شکل میں کوئی چیز چڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جوراب اس پر بھی مسا کرنا کم از کم پارٹ صحابہ سے ثابت ہے صحابہ کا اجماع ہے کوئی مخالفت ثابت نہیں تو خفین کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں خراب بھی نہیں ہے بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے جرابین کے حوالے سے میں تھوڑا بیان کر دوں سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک نمبر حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں 99 نمبر حدیث یہ ایک ہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسا فرمایا لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں سفیاان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ سلف کا منظ جو امام ادعود اور امام ترمزی نے لکھ دیا وہ ہمارے لیے اہم ہے امام ادوز صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا علی سیدنا عمر سیدنا ابن آباد رضی اللہ تعالی عما سے جرابوں پر مسا کرنا ثابت ہے خلف راجدین میں سے سیدنا عمر اور سیدنا علی بھی اور امام ترمزی لکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ کئی صحابہ آبا کرام امردوان سے مسا کرنا جرابوں پر ثابت ہے پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس مرض میں جس میں ان کی وفات ہوئی جرابے پہن کر ان پر مسا کیا اور کہا کہ آج میں نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا تو امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مرنے سے پہلے مرض والے جو اس وفات والے مرض میں جرابوں پر مسا کر کے اپنے اس معاملے سے رجوع کر لیا مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمد اللہ کے جو بند میں سے بھی اور بریلوی حضرات میں سے بھی جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں بدعد اور ترمزی کے انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ جراب کے اوپر مسا ہو سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں امام ترمزی نے لکھا ہے کہ جراب موٹی ہونی چاہیے موٹی جراب وہ جراب ہوگی جس سے جسم کی رنگت باہر نظر نہ ہے یہ جو شرطیں لگائیں نا کہ پانی اندر نہ جائے یہ نہ جائے وہ نہ یہ سب جھوٹ ہے کہیں موجود نہیں ہے باریک جراب نہیں ہونی چاہیے جیسے عورتیں پہنتی ہیں وہ جس میں اسکن نظر آتی ہے اس کی حکمت مجھے سمجھ آئی ہے کہ صحیح آدیش میں آتا ہے کہ قربے قیامت میں ایسا لباس پہنے کی کہ ننگی نظر آئے تو لباس تو نہ, نہ ہوا جس میں جسم نظر آئے لہٰذا وہ جرابے نہ ہوئیں جن میں سے جسم نظر آئے تو عموماً ہماری جو جرابیں ہوتی ہیں وہ صحیح موٹی جرابیں ہی ہوتی ہیں جو ہم بلیک پہنتے ہیں جو عام طور پر مل جاتی ہیں یہ موٹی جراب اس میں جسم نظر نہیں آتا لہذا اس جراب کے اوپر الحمد للہ مسائل ہو جائے گا اور خدا کے لیے یہ میں مولویوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ امت کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے اور چمڑے کے موزوں کے اوپر آپ جو لوگ آفس میں جاب کرتے ہیں وہ اپنی بوٹوں کے اندر کیسے موٹے موزے پہن کے جائیں دو نمبر بڑا بوٹ لیں پوری امت کو انہوں نے سنت سے محروم کر دیا اور میرے تو پرسنلی خود صدیوں میں پاؤں بہت زیادہ خراب ہو جاتے تھے میں جراب ہی ہو جاتا ہے ہمیں تو یہ پتہ ہے جرابیں مزہ نہیں ہوتا آج بھی بہت مشہور ہے آج کل بھی فیصد صحابہ کا اجماع ہے اور پانچ سیاحہ میں نے لگتا علی سے سیدا عمر سے صحیح ادنا ابرحباسی اللہ تعالیٰ نما سے سیدنا اللہ برا بن سے صاحب بل ساد سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابھی شہبہ میں جو سینتیس ہزار نو سو سر اور اثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے صحابہ اکرام علیہ کا عمل ثابت ہے الحمدللہ جرابوں پر مسا کرنے پر اجماع ہے صحابہ کا کوئی مخالفت الحمد موجود نہیں لہذا پوفین ہو یا جراب ہے ان پر مسا کرنا بالکل ٹھیک ہے اور کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ دایا ہاتھ لے کے پانی پر پانی جو ہے الٹے ہاتھ پر گرایا دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسا کیا اوپر والے حصے کا ایسے اور بائیں سے بائیں یہ پاؤں کو اگر اس کو سمجھ لیں تو دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے مسا کر لیا پاؤں کے تلموں کا مسا کرنا ضروری نہیں اوپر سے ہی مسا کریں گے تو جراب پہ بھی مسا جائز ہے اور خوفائن پہ موزوں پر بھی مسا جائز ہے اب سوی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اللہ, الا اللہ, لا شریک ان اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھو دروازے اس کے لیے کھول دے اس میں کی طرف دیکھنا اُن اٹھانا شرط نہیں وہ روایتیں بالکل ضعیف ہیں صحیح مسلم میں بات اتنے ہی الفاظ ہے کہ آٹھوں دروازے کھل جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے اور سر سترویں حدیث سنن نسائی القبرا کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھی ہے صبح اللہ عمدی کا اشد والا استبا و اطوب ولیق اور سات تابی کے اقوال بھی موجود ہے قول بھی کہ جو شخص یہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت مت اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا تو یہ محفوظ سے اٹھنے کی جو دعا ہے یہ وہی والی دعا وضو کے بعد بھی تھا اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں خصوصاً یہ بڑی مشہور دعا جو ہے جو جامعہ ترمزیم ہے منقطع روایت ہے منقطع روایت ہے اللہ محمد من منت یہ والی دعا جو ہے یہ ضعیف ہے بالکل منقطع روایت ہے لہٰذا دو ہی دعائیں ثابت ہوئی جو میں نے بتا دی اٹھارہویں عزیز صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر بڑی توجہ کے ساتھ دو نفل پڑھ لیے تحید الوضو کے تو اس پر جنت واجب ہو گئی اس وقت واجب ہو جائے گی بار میں اگر الٹے کام کیے تو وہ واجبیت نہیں رہے گی لہذا یہ ان لوگوں کے لیے بھی پھکی ہے جو کہتے ہیں وہ قسط دنیا کی بشارت عزیت پر فٹ ہو گئی جو ہے ہی جھوٹ ہے میں نے بتایا بھی ہے کہ ثابت نہیں ہوتی تو اگر بالفل فار دا سیک اپ آرگومنٹ یہ جھوٹ ثابت بھی ہو جائے تو اس وقت کے لیے بعد میں اگر کرتوت برے ہیں تو وہ ثابت ہوئے لہذا یہ تو بشارت ہر مسلمان کے لیے موجود ہے کست دنیا کو تو چھوڑے نا آپ صحیح مسلم کی عزیت ہے کہ پورا صحیح طریقے سے وضو کر کے توجہ سے دو نفے تحید المضو پڑے تو جنت واجب ہو جائے گی تو اس کے بعد میں جو مرضی کرتا پھر نماز نواز رسول کو شہید کرواتا بھی روم معذ اللہ سکفر اللہ تو جنرل راضی بھی رہے گی تو لہٰذا یہ بات بھی یہاں یاد رکھیں انیس نمبر حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی مطبوع حدیث جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور فرض نماز کے لیے وضو کیا پھر نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے بشرطے کہ اس دوران اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو اور بیسویں حدیث جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں تو پانچوں نمازیں اپنی درمیان والی ڈیوریشن میں ایک جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا لیکن گناہ کبیرہ نہ کیے ہو یہ ہر وقت تلوار لٹتی رہے گی گناہ کبیرہ والی اب ایک گنا کہ میں نے جمعہ پڑھ لی اگلا جمعہ پڑھوں پچھلے گناہ معاف ہو جائے تو اگر نمازیں نہیں پینے پڑی تو گرائے کبیرہ نماز پڑھنا تو so, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انٹلیکچل بات اشاء برمائی ہے کہ کوئی باطل داخل نہ ہو سکے بھی تو so, یہ الحمدللہ ہمارا بزو کے اعتبار سے مکمل ہوا اگلی گفتگو انشاءاللہ ہماری غسل اور سیموم اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ عورتوں کے مسائل بھی ذرا پازیٹو انداز میں ریکارڈ کروا دوں تاکہ یہ ہمارا الحمدللہ للہ دو گھنٹے کی تقریبا گفتگو جو ہے وہ اپ ڈیٹ فارم کے اندر موجود ہو جس کو بھی ضرورت ہو وہ اس کو دیکھ لیں اب میرے ایمام کا تقاضا ہے کہ میں چلتے چلتے بزو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری قدیم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں صحیح بخاری میں کتاب و شروع چیپٹر میں چوتھی دید ہے سیدنا اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے صلح دیدیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے اربا بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈریک تو دیکھتا نہیں تھا تو کنکھیوں سے اچھے سے کر کے دیکھتا تھا ایسے ڈریک دیکھتے تو ظاہر رو پڑتا تھا جناب دل ہلتا تھا پیغمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے اور صحیح مسلم حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل اربا بن مسعود سے ملتی ہے یہ وہ اربا بن مسعود ہے جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے عبد بن مسود کے چھوٹے بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں یوں تھوڑی دیر بعد یوں کر کے دیکھتا تھا کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بزو فرماتے ہیں تو وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بزو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تعظیم سے سنتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روک کی وجہ سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے کہتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کسی کی ایسی عزت میں نے نہیں دی لیکن آج وہ بد وقت بھی ہے کہ جنہوں نے اپنے صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں چیزیں منصور کی ہیں ان کے بزو کا پانی اور جھوٹا پیتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ظالموں کو تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا صبح نک اللہ عمدہ اشد اللہ تاثر کا باسوب ولی جو ہر بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسف فرمائے اگر کوئی غلط بات ملے زبان سے نکل گئی جس بات میں اللہ تعالی ہمارے دل سے ماہ کر دے ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق پی فرمائے آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پچھلے درس کے حوالے سے میں انشاءاللہ شاء آٹھ ضروری وضاحتیں ہیں وہ مختصراً بیان کروں گا کیونکہ جب پچھلا درس ہوا تو پھر کچھ فیڈ بیک سامنے آیا میں چاہ رہا ہوں کہ اب ان چیزوں کو بھی ریکارڈنگ میں جو ہے وہ جمع کر دیا جائے تاکہ یہ ایک ایسٹ تیار ہو جائے جو میں نے کورس سی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب مستقبل کا دور جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا دور ہے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ بکس پڑھیں اور ڈیٹیل میں جا کے شریع احکام کو سیکھیں ویڈیوز کے ذریعے سمجھنا بھی اور سننا اور ٹائم دینا بھی آسان ہو جاتا ہے تو یہ آٹھ وضاحتیں جو ہیں وہ آٹھ پوائنٹس کی شکل میں ہوں گی ان تعالی پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ صحیح بہاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پچھلی دفعہ استنجا کے کانٹیکسٹ میں بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ تو قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے یہی حدیث جب سنن نسائی کے اندر اور الموتا امام مالک کے اندر آتی ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ ابو یوب انصاری ربی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں جب وہ مصر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ٹوائلٹ جو ہیں وہ قبلا رخ بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر یہ حدیث پھر سنائی تھی جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے تو سنن نسائی اور المتا امام مالک میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے مثر کے لوگوں میں تمہاری لیٹرینوں کا کیا کروں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ جب بھی کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائیں تو نہ قبلے کی طرف پیٹ کریں اور نہ قبلے کی طرف رخ کرے یہاں ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو ڈبلو سی بنے ہوئے ہیں ان کے رُخ قبلے کی طرف نہیں ہونے چاہیے تو قبلے سے 90 ڈگری پہ ڈبلو سی کا رُخ ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر قبلہ یوں ہے تو سیٹ یوں لگی ہونی چاہیے اس طرح بالکل نائنٹی ڈگری تاکہ نہ قبلے کی طرف رُخ ہو اور نہ پیٹ ہو شائبہ تک بھی نہ ہو اور اس میں اس بحث میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ بلڈنگ کے اندر ہے یا بلڈنگ کے باہر ہمارے نزدیک تو راج چیز یہ ہے چاہے بلڈنگ کے اندر ہو یا بلڈنگ کے باہر کیونکہ یہ جو حدیث ہے ابو عبن ساری رضی اللہ تعالی عنہ کی تو انہوں نے لیٹرینوں کا ذکر کیا تو لیٹرین ظاہر ہے اوپنلی نہیں تھی وہ کلوز جگہ پر تھی تو چاہے کلوز جگہ بھی ہوں تب بھی قبلہ رخ نہ تو بیٹھا جائے اور نہ پوچھ کر کے قبلے کی طرف استنکجا کرتے ہوئے تو گھروں میں اگر اس طرح کے ڈبلیو سی ہوں تو ان کو تڑوا کر درست کروانا چاہیے میں نے الحمدللہ اپنے آفس میں بھی جو میرے ساتھ اٹیچ بات تھا کمرے کے ساتھ اس کا بالکل جو ڈبلیو سی کا رخ تھا وہ قبلہ رخ تھا تو وہ تڑوا کے اس کو صحیح کروایا اسی طریقے سے گھر بنایا جب تو اس میں بھی یہ کیا تو یہ چیز ضروری خیال رکھیں اور ہمارے جیلم شہر کے اندر تو میں کئی مسجدیں ایسی جانتا ہوں کہ جن کے ٹوائلٹ قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی پیٹ ہو رہی ہے قبلے کی طرف چہرہ تو نہیں ہو رہا تو پیٹ کرنا بھی منع اور رخ کرنا بھی منع یہ دونوں چیزیں منع ہیں اور یہی میں قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے کے اعتبار سے بھی ایک چیز استحابی مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقوں نے حدیث ہے کہ ایک صحابی نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں جو قبلہ رخ دیوار تھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم کا نشان دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا اور پھر فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے اگر تھوک آئے تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے اس کو مسن لو یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مسجدوں میں قالین نہ ہو جس کاروباری جنازہ گاہ وغیرہ ہوتی ہے کہ مٹی کا فرش ہوتا ہے اسی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑی جاتی ہے جس میں جوتیوں سمیت نماز پڑی جاتی ہے البتہ جہاں پر قالین بچھا ہوگا یا دریا بچھی ہوں گی پھر وہاں یہ حکم نہیں وہاں کے لیے الگ سے حدیثیں ہیں کہ اپنے دامن میں سوپ لے کر اس کو مسل دیا جائے اپنے کرتے کے اگلے دامن میں تو یہ میں نے ساتھ مسئلہ بھی کلیئر کر دیا ویسے بھی ہمارے جو سیاچین میں فوجی بھائی ہیں وہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑتے ہیں جوتیوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اگر جوتیاں پاک ہوں لیکن آج کی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں اتار کے جانا چاہیے اس پہ بھی اجماع ہو چکا ہے تو میں نے جو بڑی بڑی اجماع کی مثالیں گروائی تھیں اجماع والے اپنے مسئلہ نمبر 31 کے اندر تو اس میں میں نے یہ بات بھی بتائی تھی یہی عزیز بخاری اور مسلم کی جب سنن ابی دود میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو امامت سے اتار دیا اور جب وہ اگلی نماز کے لیے امامت کرنے لگا تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑ کر مسلے سے پیچھے کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تمہاری امامت سے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنفرم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سات ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ادیر دی ہے یعنی کبلے کی طرف پھونک کر کے اللہ پر پھونک نہیں گرا نہ نبی طلیہ وسلم پر گرا لیکن مسئلہ وہی ہے کہ شاہ اللہ کی تعظیم یہ ایمان کا حصہ ہے جو سورت المیدان میں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں آیت نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذین لا تحلوا اللہ اے ایمان مانو شاہ اللہ کی جو حرمت ہے اس کو حلال نہ کر لو اس کا احترام کرو اس کانٹیکس میں قبلہ رخ تھوکنا بھی شاہ اللہ کی توہین ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتارا اور فرمایا اس نے اللہ رسول کو العذاب کی الب نمبر ستاون مجھے یاد آ گئی ان بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی لالت ہے اور آدت کی زندگی میں بھی اور اللہ نے دکھ اور درد دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ولے رحب باللہ تعالی اسی حدیث سے اس یہ مسئلہ بھی نکلا کہ قبلہ رخ پاؤں بھی نہیں کرنے چاہیے اس کو ہم حرام تو نہیں کہتے لیکن اس سے ہمیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ شاہ اللہ کی تعظیم کرنی ہے کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ہوں اور صاحب شہب الحدیث صاحب وہ یہ پسند کریں گے کہ کوئی شخص ان کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹ جائے تو آپ کے مفتی صاحب اور شہب الحدیث اور شہب القرآن کی عزت جو ہے اتنی عزتوں کا مسلم قبلہ شریف کو بھی دی جائے جو شاعر اللہ ہے جس کی طرف ہم پانچوں وقت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ جو ہے تانگیں بھی نہیں کرنی چاہیے یہاں میں شاہ اللہ کے حوالے سے ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں کہ شاہ اللہ صرف وہی وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہے اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اللہ کی نشانیاں بنانا شروع کر دے گا تو وہ نشانیاں نہیں بنے گی مثال کے طور پر صحیح بخاری المسلم کی متفقر الحدیث ہے کہ امام, امام اللہ اللہ کامبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنت ہے بس یہی ایک جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے جس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی ہیں اسی لیے امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے قبر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تو وہ قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یہ جو ہے یہ جنتی ٹکڑا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ بھی ہم جنت کا ٹکڑا ڈکلیئر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جس طرح پاکستان کے مولویوں نے اور جوگیوں نے پاک پتن کے اندر بہستی دروازہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جنتی دروازہ ہے اس شاہ رلا کو ہم نہیں مانیں گے یہ شارل مولوین ہے یہ اللہ کا ڈکلیئر کیا ہوا نہیں ہے یہ لوگوں کا اپنا ہے اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سعید بخاری کے اندر یہ حدیث ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما اپنے سفر حج کے دوران ان ان جگہوں پر اپنی سواری بٹھاتے تھے اور خود بھی بیٹھتے تھے اور پیشاب کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے جن جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں قیام فرمایا تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہے ان کا احترام کرنا لیکن یہ پروٹوکول صرف پرافٹ کا ہے صلی اللہ علیہ آپ کے پاس کسی کا یہ پروٹوکال نہیں لہٰذا یہ جو ہمارے اسلام آباد میں بری ماں ان کے چلے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے ان کے ماں باپ کی قبریں الگ بنی ہوئی ہیں اور پھر کہتے ہیں یہاں بھی جانا ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے ان شاء اللہ کی اسلام میں کوئی حیثیت ہوئی. ورنہ میں بھی اپنی قبر جب بناؤں تو میں گھر والوں کو مزید کر جاؤں گا یہ شاہ رلاح قرآن حدیث میں نہ اس کی دلیل ہے نہ بری امام کی دلیل موجود ہے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی تعلیمات کے بغیر کسی کی کوئی ڈکلیئر کی بھی اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی یہ بھی الحمدللہ ایک کریٹیکل پوائنٹ تھا پوائنٹ نمبر ٹو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کھانا حاضر کر دیا جائے یا کبھی شدید حاجت ہو پیشاب اور پخانہ کی تو اس وقت نماز نہیں ہوگی لہذا نماز کی ٹائمنگ کو مینج کرنا چاہیے اس اعتبار سے اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جب جان بوجھ کے پیشہ کی نماز نو بجے ہے تو پونے نو بجے کھانا لا کے اپنے سامنے رکھ لے نہیں اپنے آپ کو مینج کرے پیشاب کی شدید حاجت ہو اور اسی میں بلٹنگ ہے کہ کھانے کی بھی شدید حاجت ہو ایک بندہ جو ہے وہ پورا دن مزدوری کر کے تھک گیا اب وہ کھانا سامنے آ ہے تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز کے اعتبار سے کھانا اسی وقت بلا رہے یہ تو انسان اپنی نیت کو خود بہتر جانتا ہے پوائنٹ نمبر تھری استنجا کے طریقے کے اعتبار سے میں نے جو کچروں کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی جو میرے خیال ہے کہ کسی بک میں نہیں ہے اور نہ لوگ ویڈیوز میں اس کو بیان کرتے ہیں تو اس میں میں چاہ ہوں کہ ایک چیز ضرور بیان کر دوں کہ یہ جب بھی بات ہوگی تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آپ نے جو استنجا کا اور یہ کچرا جو ہے وہ ریموو کرنے کا طریقہ بتایا یہ قرآن و حیثیش میں کہاں موجود ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے قرآن و حدیث نے بنیادی باتیں بتا دی ہیں کہ کیا جو ہے سنجے کے لیے خیال رکھنے ہیں باقی یہ چیز تو ہماری نیچر میں شامل ہے کہ پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ نہیں لگنے چاہیے ادھر باز نواز نہیں ہوگی البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ سنن ابن ماجہ میں جو 326 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق اس پر امام ابن ماجہ نے ایک باب باندھا ہے البرا باد ال استبرا کرنا یہ جو ہے نا قطرے نکالنا پیشاب کی نالی سے اس کو عربی میں کہتے ہیں محدثین کی ٹرن میں اور فک کی ٹرن میں استبرا الاستبرا بعد البول یعنی پیشاب کرنے کے بعد استبرا کرنا اس میں ایک ضعیب حدیث لے کے آئے حدیث تو صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم پیشاب کرو تو اپنی شرمگاہ کو تین دفعہ سونپ لو جو میں نے بتایا تھا اور مستر امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اب یہ ضعی بدیز ضرور لیکن اس کے سلب کا منج ضرور پتہ چل گیا جو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو تہتر ہجری انہوں نے اس پر باپ باندھا ہے لہٰذا اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہوگی تو اس حوالے سے یہ بھی میں نے حوالہ الحمدللہ للہ کر دیا پوائنٹ نمبر فور وزو میں احتیاط کے حوالے سے میں نے کافی چیزیں ڈسکس کی تھیں خصوصاً ایڈیوں کے بارے میں تو ایک چیز مجھ سے سکپ ہو گئی کہ فجر کی لماد کے وقت جب وزو کرنے کے لیے اس ہیں تو یہاں پر میر وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے آلکوں کی انچموں اس کو خصوصاً چہرہ دھوتے وقت آپ کرنا چاہیے تاکہ پانی جو ہے صحیح طریقے سے پہنچے اور دوسری چیز داڑھی کا کھلال کرنا داڑھی کا کھلال کرنا بھی سنت ہے جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجا میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزو کے دوران اپنی داڑھی شریف کا خیال بھی فرمایا کر سکتے ہیں داڑھی کے جو ڈیٹیل مسئلہ نمبر 33 میں ایک گھنٹے کے اندر کہ داڑھی کی اہمیت کیا ہے اور داڑھی کی مقدار کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے جتنی اختلافی گفتگو ہے وہ میں نے الحمدللہ للہ مسئلہ نمبر 33 میں ریکارڈ کروا دی ہے پوائنٹ نمبر 5 مس کے کانٹیکس میں میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص دانتوں کو صاف کرنے کی نیت سے کچھ پیش بھی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا اس کی اثر یہ ہے تو آگے آ جائے گی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزول فرمایا کرتے تھے تو مٹی کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے زمین پر ہاتھ مل کے اور پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے یعنی آج کے دور میں جس طرح صابن استعمال ہوتا ہے اس وقت مٹی استعمال ہوتی تھی بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آج مسوات پر بھی عمل کرے اور مسواد کے ساتھ ساتھ ٹوت پیسٹ بھی استعمال کرے اور ٹوتھ برش بھی کرے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی کے حضور ثواب کا مستحق ہوگا کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ دانتوں کی صفائی اور اس میں ایک میں ضمن بات جو اگلے دن میری ایک ڈینٹسٹ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے اور وہ مجھے بات سمجھ آئی بخاری مسلم کی علیہ عزیز ہے اگر مجھے ایک امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو مسوات کرنے کا حکم دے دیتا پانچوں وقت تو وہ کہنے لگے کہ یہ دانت ہم جس طریقے سے یوں یوں صاف ہو رہے کر رہے ہوتے ہیں ایسے دانت صاف نہیں ہوتے دانت صاف کرنے کے لیے مسوڑوں سے نیچے کی طرف یوں ایسے ٹوتھ پیسٹ جو ہے ٹوتھ برش پھیرنا چاہیے یوں ایسے کر کے تب ہی اس کے درمیان خلا جو ہے وہ ہوگا لیکن وہ الان دا مسوڑے اپوزٹ ورنہ مسوڑے چھین جائیں گے تو ایسے نیچے سے کریں گے تو یوں مسوڑوں سے اوپر کی طرف تو وہ کہہ رہے ہیں دس دس دفعہ کریں آپ ساری طرف تو تب پہ اور مسوار بھی میں نے عرب کے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا وہ ایسے ایسے ہی مسوار کر رہے ہوتے تو ایسے ایسے کریں گے تب یہ دانتوں کے درمیان جو خلا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر میل کچیل جو ہے وہ دور ہوگا یہ بہت ضروری چیز ہے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے تمہارے رب کی خوش کا باعث ہے میں نے پچھلی دفعہ یہ حدیث بتائی تھی جو بخاری میں تالیکن ہے اور صحیح صنعت کے ساتھ سن نسائی پہ موجود ہے پوائنٹ نمبر سکس موزوں جرابوں پر مسک کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ جورب عربی زبان کے اندر اس لفافے نما چیز کو کہتے ہیں جو پاؤں پر پہنی جاتی ہے اور وہ سوت یا اون کی بنی ہوئی ہو تو چمڑے کی بنے ہونے کے لیے جو ہے اس کے لیے جورب کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ اس کے لیے فائن کا لفظ بولا جاتا ہے اور دوسرا میں نے اس میں طریقہ بھی بتایا تھا کہ دائیں پاؤں پر دائیں ہاتھ سے مسا کرنا ہے اور بائیں پاؤں پر بائیں ہاتھ سے یعنی اگر یہ دایاں پاؤں ہے تو دایاں ہاتھ اگر اس کو اسپوز کر لیں تو ایسے اوپر یوں مسا کرنا ہے نیچے تلوے کا نہیں کرنا اور اس کا ثبوت جامعہ ترم اور سن نبی دعود میں حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں جن سے حفین کے والی حدیثیں صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی موزوں کی پشت پر مدع فرمایا کریں تو موزوں کی پشت جو ہے وہ پاؤں کا اوپر بنا والا تو دائیں ہاتھ سے دائیں دونوں ہاتھوں کو رکھیں دونوں پاؤں پہ ایسے اوپر کی طرف کھینچ کے پورے اسکیپ ہو گیا تھا بے وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں تو اس میں جو بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن واقعہ میں آئے تھے قرآن کو نہیں چھوتے مک پاکیزا لوگ تو اس کانٹیکسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ غعیف روایتیں بھی ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وزو شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں بلکہ اگر اس آیت کا کانٹیکس دیکھیں تو یہ چلتی ہے پیچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن قرآن کریم فی کتاب مکنون لا ام مخنون تنزیل من رب العالمین یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے کریم کتاب ہے جو کہ لوہے محبوظ میں ہے کتاب مخنون میں اور وہاں اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ اور یہ وہاں سے اتری ہے تیرے رب کی طرف سے یعنی جو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شیاتین نے نازل کیا اس کا ہدایا کہ شیاتین تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے یہ برشتے اس کو چھوتے تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہی نہ کہ بولو کے کانٹیکس میں تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے اور اس میں میرا درمیان کا اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اس کی کراط کرنی ہے تو وہ وضو کرے کیونکہ وضو پروٹوکول ہے عبادت کا البتہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے اس کی تفسیر پڑھنی ہے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اس کے لیے وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اور انہی چکروں نے لوگوں کو جو ہے وہ وضو کے معاملے میں ڈال کے تو قرآن پاک سے دور کر دیا یہ کتاب ہماری کتاب زندگی ہے یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے آپ دیکھیں کرسچن جو مشینریز ہیں انہوں نے ہر وقت اپنی بغل میں بائبل دوائی ہوتی ہے قرآن پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ہاں جنوبی شخص کا معاملہ الگ ہے جس پہ حضول فرض ہو وہ آگے آ جائے گا وہ نہیں ہاتھ لگا سکتا لیکن جو شخص بغیر رزو کے ہے وہ اس کو ہاتھ لگا لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا احترام بہت ضروری ہے اس حوالے سے بھی میں دو چار منٹ گفتگو کروں قرآن پاک کے احترام کے حوالے سے ایک حدیث جو سنن ابی دعود کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل لوگنگ کے مطابق کتاب الحدود چیپٹر میں چار ہزار چار سو انچاس پپل فور نائن سن نبی دعود کی بالکل صحیح حدیث ہے کتاب الحدود چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا زنا کا کیس اس کی سزا کو ریزالو کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے ایک تکیا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد تو لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ ممارے کے نیچے سے تکیا نکالا تو کو اس تکیے پر رکھا اور خود زمین پر بیٹھ اور پھر فرمایا میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے اللہ پر بھی ایمان لایا اعلیٰ وہ ٹیمپرڈ تھی تحریر شدہ تورات لہذا یہ جو مولویوں نے ضعیف حدیث کی بنیاد پر وہ میں بھی کسی زمانے میں بیان کرتا رہا ہوں کہ سعید را عمر نے وہ تو کے سفید ہاتھ میں پکڑے تھے تو حضور ناراض ہو گئے پکی ضعیف روایت ہے اس کی بنیاد پر کہا تورات انجیل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس طورات پر ایمان لایا اس کے نازل کرنے والے پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تورات میں سے ایک عالم کو بلا کر تو اس معاملے کو ریزالو کیا لیکن اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمپرڈ تحریف شدہ تورات کی بھی عزت کی اور خود زمین پر بیٹھ کے اور تکیہ پر اس کو رکھا تو ہمیں بھی قرآن پاک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے قرآن پاک کو تکیہ پر یا کسی اونچی ریل وغیرہ پر اس لیے ہم یہاں پر دست ہوتا ہے تو ہم نے یہ تقریباً دو ڈھائی کی ایک ریل ہے جو ہم نے اتنی زیادہ منگوائی نہیں ہے ہزاروں روپئے کی تاکہ قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیا جائے کہ قرآن پاک کو بلند جگہ پر رکھا جائے زمین پر نہیں رکھا عرب کے اندر بعض اوقات کی چیز آبزرو کرنے میں آئی ہے میں نے خود بھی دیکھی ہے حالانکہ انہوں نے تو کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے وہاں پر فیصل کی جو ہے وہ الماریاں رکھی ہوئی ہیں جہاں پر قرآن پاک رکھے جاتے ہیں ریلز رکھی ہوئی ہیں لیکن لوگ پھر بھی سستی کرتے ہیں بعض زمین پر یوں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عربیوں کے بچے وہ قرآن پاک زمین پہ وہ فرج کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں اب مطلب یہ چیز سکھانی چاہیے اور پھر جہاں سے جب لوگ جاتے ہیں اس نیگیٹو چیز کو وہاں ابزرو کرتے ہیں اور باقی ایسا ہے بعض کا جوتیوں بھی قرآن پاک رکھ دیا تو ایسا نہیں ہے یہ کتاب زندگی ہے اس کتاب کا احترام ہے یہ شاہ اللہ میں ہے یہ اربوں گنا بڑا شاہ رلہ ہے اے ایمان والو اللہ کے شعر کو حلال نہ ٹھہرا لو تو یہ خانہ کعبہ سے بھی کروڑوں اربوں گنا زیادہ عزت والی چیز ہے خانہ کعبے کی تو چھت پہ ہمارے کھڑے ہو کے زانے دی ہوئی ہیں پاؤں کے نیچے خانے کعبے کو لے کے سعیدنا علی کو نبی مست امام احمد میں حدیث ہے اپنے کندھوں پر سوار کر کے کابے کی چھت پر جو ہے وہ چڑھایا تھا اور وہاں سے بت اڑوائے تھے لیکن پرانے پاک جو ہے اس کی عزت بہت زیادہ ہے اس کی ہرمت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس کی حرمت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں جو میں نے پورا لیکچر بھی ایک دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا لیکچر ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے اور ریسرچ پیپر نمبر فور بھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اصل اہمیت اس کا اصل ایسا اس پر عمل کرنا ہے تو سورت الفرقان کی ایک آیت ہی کافی ہے آیت نمبر تیس وقال رسولارب بھی ان قومت حاضر قرآن محجورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اس سے مراد فزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے اس سے مراد ہے اس کی طالبات کو روگردانی کر دینا ان سے کنارہ کشی اختیار کروں تو یہ بھی ساتھ احترام اصل احترام اس کا یہ بھی ہے اس حوالے سے بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اور پوائنٹ نمبر آٹھ میں نے پچھلی بار بار بار یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ نمازوں سے اور رزو سے صحیح بخاری اور مسلم کی کئی عادی کی روشنی میں سگیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا اس کانٹیکس میں ڈیٹیل گفتگو اگر سننی ہو کسی نے تو وہ میں مشورہ دوں گا کہ مسالہ نمبر اٹھارہ کے نام سے اہل سنت پاک کام توبہ اور گناہ کبیرہ کے اعتبار سے سیر حاصل گفتگو میں نے کی ہے الحمدللہ تو اس گفتگو کو سن لیں تاکہ اس حوالے سے ہمیں کنسپٹ کلیئر ہو گناہ کبیرہ کے اعتبار سے تو یہ میں نے ساتھ اس لیے بتا دیا کہ گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں نیک نیکمال کرنے سے صرف چھوٹے گناہ آٹومیٹیکلی معاف ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے نیک نیکمال کرنے سے کبھی بھی بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے اور لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہیں اس میں میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے بخاری اور مسلم سے کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں ماں باپ کی نافرمانی غیبت جھوٹ چگلی اس طریقے سے اور گناہ اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا تو یہ جی الحمدللہ اللہ آٹھ بزارتے ہیں اس اعتبار سے مکمل ہوئی انشاءاللہ شاء اب آج جو ہمارا موضوع ڈسکس ہونا ہے وہ تیسری چیز ہے غسل کے حوالے سے غسل کے اعتبار سے بنیادی چیز سمجھ لیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے نمبر ایک شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا کسی بھی وجہ سے ہو لیکن شہوت کے ساتھ نمبر دو میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا اس دواجی تعلق چاہے اس کے نتیجے میں منی ڈسچارج ہو یا نہ ہو غسل فرض ہو جائے گا نمبر تین اللہ اگر کسی شخص نے مشت زمی کی یا ہینڈ پریکٹس اس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہوئی تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا نمبر چار عورتوں کو جو حید آتا ہے تو حید کے پیریڈ کے دن گزارنے کے بعد بھی ان پر غسل کرنا فرض ہے اور نمبر پانچ نفات کے بعد یعنی عورتیں جب ان کی ڈلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد چالیس دن تک جو خون نکلتا ہے تو اس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہے یہ پانچ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بھی ان اللہ تعالیٰ بتاؤں گا پہلے تین ٹرمز جو ہیں وہ سمجھ لیجئے تین ٹیکنالوجیز نمبر ایک منی منی غلبہ شہبت کی وجہ سے پوری انسان پر جو کیفیت تاریخ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو قطرات نکلتے ہیں انسان کی شرمگاہ سے اس کو کہتے ہیں منی اور اس کی شکل جو ہے وہ بلغم کی طرح ہوتی ہے دوسری چیز مدی یہ وہ کطرات ہیں جو شہوت کی وجہ سے تو نکلتے ہیں لیکن پوری اس کیفیت کے ساتھ نہیں بلکہ انیشلی جب شہوت تھوڑی سی تاری ہو تو اس کی وجہ سے کترات نکلتے ہیں اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا وضو فرض ہوتا ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ پانی کی طرح ہوتی ہے بلغم کی طرح نہیں ہوتی اور تیسری کرم جو ہے ودی ودی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے دوران بعض شرم گاہ سے بالکل بلغم کی شکر کا منی کی شکل کے کترات نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں ودی اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا صرف وزو ہی ٹوٹتا ہے تو بھائیو اب یہ سارے مسائل میں اپنی طبیعت میں بڑا جبر کر کے بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بیان کرنی بڑی ضروری ہیں اب مستقبل کا دور ویڈیو کا دور ہے کتابیں لوگ پڑھتے نہیں اور بات سمجھ نہیں آتی پچھلی دفعہ میری وائف جب وہ میرا لیکچر سن رہی تھی مجھے کہہ دیا آپ اتنی بےحیائی کی باتیں کر رہے ہیں تو میں نے اس کو کہا شرم میں کوئی شرم نہیں ہے مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں تو بیان کرنی ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اب جس طریقے سے میڈیا نے بے آیا مچا دی ہے میرے خیال ہے وہ تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہے سو کارڈ اور یہ تو بنیادی ضرورت ہے کہ اب یہ چیزیں اوپنلی لوگوں کو ڈسکس کی جائیں دوسرے جوان طبقے کے اندر یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کو پتا ہو گھر والوں کو بتائیں تو یہ بڑی ضروری چیز ہے اس حوالے سے تو صرف منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے مزھی اور ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا صرف وضو ٹوٹتا ہے اچھا منی کے بارے میں یہ بات بھی کلیئر کر لیں کہ پوری امت کا اجماع ہے سوائے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے پیروکاروں کے کہ منی جو ہے یہ ناپاک ہے اور یہ جو اہل بیدت اہل سنت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اصحاب الحدیث کے اوپر کہ یہ منی کو پاک کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے چند ایک لوگوں کے کہنے سے پاک نہیں ہو جائے گی اس وقت جو ٹاپ آف دا لسٹ کتابیں ہیں اصحاب الحدیث اہل سنت کی اس میں نمبر ون کتاب صادق چیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کتاب ہے سلاۃ الرسول اس میں آپ دیکھ لیں آج سے پچاس سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں نجاتوں کے بیان میں منی کو لکھا ہے نجات اور اس کو پار کرنے کا طریقہ لکھا ہے اور اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہل سنت کی کتاب چل رہی ہے جو ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی اپلوڈ ہے اسلامک بکس والے حصے میں بھی اور سنت طریقہ والے میں نبی و دارالسلام کی نماز نبوی ہے ڈاکٹر شفیق و رحمان صاحب کی حافظ اللہ بہت پیاری کتاب ہے ہر حوالے سے انہوں نے تہارت کے وزو کے غسل کے نماز کے مسائل کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اسی لیے ہم نے اس کو اپلوڈ بھی کر دیا سنت پا ڈاٹ کام پہ سنت طریقہ کے آئیکن کے اندر پہلے نمبر پر تہارت وزو غسل تیمم وغیرہ کے اقام اس میں وہی کتاب جو ہے ہم نے لنک کی ہوئی ہے تقریباً ساڑھے چار صفحات پر مشتمل اس کتاب میں بھی نجاستوں کے بیان میں منی کا ذکر ہے اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے ہم معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک کپڑوں پر منی لگ جاتی تھی تو میں دھو دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھونے کے بعد گیلے کپڑے کو ہی اپنے جسم پر پہن کر جایا کرتے تھے اور وہ گیلا کپڑا اس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوتی تھی یعنی صحیح بات پتا چلی کہ خوش کرنا ضروری نہیں اگر دھو کے ریمو کر لی تو آپ گیلا کپڑا جو ہے وہ پار اور یہ بات اغلن بھی سمجھ میں آتی ہے اور دوسری عدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر منی خشک ہو جاتی تو سعید عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم منی کو کورچ دیا کریں کپڑوں سے یہ کھرچنا ہوتا ہی اس لیے تھا کہ منی ناپاک ہے ادر وائز وہ کپڑوں کے اس حصے پر لگی ہوتی تھی جو کُرسے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے تیمت پہ اگر منی لگی ہے تو باقی تو کسی کو نظر نہیں آنی تو کورچنا کیوں ضروری ہے وہ تو اسی طرح ہے جیسے بلغم آپ کے کپڑوں پر لگے اگر ماض اللہ یہ پاک ہوتی تو کورسی سے کیوں تھی سعید عائشہ اس لیے کہ اس کو پار کرنا مقصوص تھا استھیٹک کی ضرورت نہیں تھی استھیٹک کی تو ضرورت نہیں وہ تو ویسے کرتے کے نیچے چھپی ہوئی ہے تو یہ بہت لوگ جو ہے وہ غیر مقلدین بعض جو ہے نا وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں میں غیر مقلدین کا رد کر رہا ہوں تو ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں اصحاب الحدیث ہیں کتاب و سنت کو صنع کے منج پر ماننے والے ہیں الحمدللہ اب آ جائیے صحیح احدیث کی روشنی میں غسل کی جو فرضیت ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولی والآخرین شفیع المدنوین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض فرمایا کہ جب بھی میاں بیوی آپت میں صحبت کریں تو ڈسچارج ہو یا نہ ہو انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا کہ جیسے مردوں کو اختلام ہو جاتا ہے نائٹ فال ہو جاتا ہے کیا عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی عورت بھی ایسا پاپ دیکھے اور ایسا معاملہ ہو تو کیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کپڑوں پر نشان دیکھے تو غسل کر لے اور اگر کپڑوں پر نشان نہ دیکھے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے کہ پھر تو منی ڈسچارج نہیں ہوئی تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مجھے کثرت سے مزید آیا کرتی تھی اور اس کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا مزید آیا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوسن اور میں فرماتا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ میرے بہا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو کہو کہ مزی کے نتیجے میں غسل فرض نہیں ہوتا اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر کرے وضو ٹوٹ جائے تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے غسل نہیں ٹوٹتا اب کچھ احدیث غسل کے طریقہ اور اس کی احتیاط کے حوالے سے حدیث نمبر ایک صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے سعید عائشہ ربی اللہ تعالیٰ نے کا بیان ہے اب یہ حدیثیں محترمین ربی اللہ عنہن نے ہی روایت کی سید ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت فرمایا کرتے تھے جب جنبی ہوتے تھے غسل جنابت فرمایا کرتے تھے تو برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی کو انڈیلتے تھے جو میں نے پچھلی دفعہ مستعمل پانی کا مسئلہ بتایا تھا کہ ڈائریکٹ پانی کو ہاتھ لگائیں گے پانی مستعمل ہو جائے گا اس سے غسل نہیں ہو سکتا نہ غسل پہلے ہاتھوں پر پانی انڈیلنا ہے مگا ڈال کر یا کسی طریقے یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے آج تو ٹوٹی ہے اب الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں رہا لیکن اگر ٹپ یا بالٹی سے نہائیں گے تو پہلے اپنے ہاتھ دھونے ضروری ہیں جن کو آپ نے بیچ میں داخل کرنا ہے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محب مبارک ہاتھوں کو دھوتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سا حضو فرماتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں اپنے بالوں میں داخل کر کے تین بار خلال کر کے اپنے سر پر پانی ڈال کے پورے جسم مبارک کو دھو لیا کرتے یہ سیدہ عائشہ نے روایت کیا ہے حسل کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث جو سب سے زیادہ ڈیٹیل حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ میمونا رضی اللہ تعالی عنہ ام المنی ان سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلیم کو خود حسل کروایا اپنے سامنے چادر میں پردہ کر کے سامنے چادر کا پردہ میں نے لا کر برتن رکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو افضل کیا یعنی وہ ڈائریکٹلی اتنا نہیں مطلب چادر کے پردے میں ہی اندازہ ہو جائے تو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا پھر تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا سعیدہ آئسا نے تو مختصر بات کی تھی بدھو یہاں ڈیٹیل چاہتے پھر تین دفعہ دونوں بازو کو دھویا ٹونیوں سمیت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس میں ایک بات ہوگی مجھ سے کہ یہ ہاتھ پہ پانی اڈیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رگڑا مٹی لگا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا تاکہ وہاں پر جو منی وغیرہ لگی ہو وہ دھل جائے آج کے دور میں آپ سمجھنے سابن وغیرہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ کلی کی تین دفعہ ناک میں پانی چڑھایا کلی والا پانی ہی ناک میں نے بتایا تھا اسی پانی کو ناک میں اور اس طریقے سے سفائی پھر تین دفعہ چہرہ مبارک دھویا تین دفعہ دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر پر تین دفعہ پانی ڈال کر اس کو صحیح طریقے سے مل کر دھویا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل والی جگہ سے الگ ہوئے اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں بھی دھوئے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ٹوائلٹ کے اندر غسل کرتے ہوئے پانی زمین پر جمع ہو جاتا ہو وہاں پر الگ سے پاؤں دھونا ضروری ہو جاتا ہے ہمارے جو ٹوائلٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جب نہاتے ہیں ہم تو پانی ساتھ ساتھ بیٹھتا چلا جاتا ہے ڈھلوان کی وجہ سے اور نیچے جو ہے وہ ٹائلس بھی لگی ہوتی ہیں اس میں الگ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے اندر ہی तो گئے تو دھل گئے لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی تو پاؤں گندے ہو جاتے تھے وہ پاؤں الگ سے دھونے پڑتے تھے یہ میں نے مسئلہ اس لیے زیادہ سے کلیر لیکن آج بھی جو اس سنت پہ عمل کرے تیسری چیز سن نبی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی جس نے بار کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی گسل کے درمیان تو اس کی اس جگہ کو قیامت والے دن دوزخ کا عذاب دیا جائے گا بولے پھر آپ فرماتے ہیں تین دفعہ آپ نے فرمایا شہیدن علی نے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے اس ڈر سے کہ کہیں میرے سر کے بال خشک نہ رہے یعنی اتنی احتیاط آج کل وہ مسئلہ نہیں شاور میں پانی کی وجہ سے بہتاج کی وجہ سے خشک نہیں رہے گا لیکن اس زمانے میں پانی کی بھی قلت ہوا کرتی لیکن یہ سہیدن علی کی آپ احتیاط دیکھیں ہم ہاں دین کے مسلوں کو کتنا کیجول لیتے ہیں اور وہ کتنا اس کو کانشیس طریقے سے لیا کرتے تھے کتنا اس کو سیریس لیا کرتے تھے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں جن کو ہمارے وہ بریلوی بھائی کہہ دیتے ہیں یہ خارجی ہیں یہ سرم اڑاتے ہیں تو سرمڈانے سے خالی کوئی خارجی نہیں ہو جائے گا جب تک خارجیوں والے عقیدے نہ ہو ہمیں اسے جو اختلاف ہے وہ اوپنی گا کہ انہوں نے پرانے پاک کو چھوڑ کر ایک مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے وہ لگ لیکن اس بنیاد پہ کسی کے سر منڈانے کو ہم یہ نہیں کہتے یہ خارجی ہو گیا سر منڈانے والا سیدنا علی جو ہے جن کی وجہ سے خواہش پیدا ہوئے وہ سر سرمنڈایا کرتے تھے تو سر منڈانا جو ہے یہ صحابہ کراؤں سے ثابت ہے لیکن بہتر یہی یہ ہے کہ سر پہ بال رکھے جائیں جیسے نبی سر ان کے بال مبارک تھے کبھی آدھے کانوں تک اور یہ مسئلہ نمبر بتیس جو ہے وہ کریٹیکل ترین گفتگو ہے پچاس منٹ کی مسلمان مردوں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے بال بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ گون کے رکھتی ہوں تو میں جب, جب غسل جنابت کیا کروں تو کیا اپنے سر کے سارے بال کروں غسل کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہیں سر پر تین دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں تو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگلی حدیث صحیح مسلم میں بھی یہ بھی صحیح مسلم کی اس سے اگلی بھی صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کو کسی نے بتایا کہ ابن عمر ربی اللہ تعالیٰ لوگوں کو عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کا جوڑا اور یہ پراندہ وغیرہ اور یہ گت وغیرہ کھول کے تو بال دھویا کریں تو سیدہ عائشہ کو بڑا غصہ ہے انہوں نے کہا ابن عمر ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اپنے تھر کے بال ہی منڈالیں عورتیں ان کو نہیں یہ بات پتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی کیا میں اپنے تھر کے بال کھول کر جو ہے وہ غسل کیا کروں جنابت کا اتارا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسلے جنابت کے لیے عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں تین دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے لیکن لیکن لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ صرف جنابت کا اگر حیض کا غسل ہے یا نفاذ کا اس کے لیے مسئلہ الگ ہے وہ سعیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے جامعہ ترنزی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر نہیں سوری صرف سنن ابن ماجہ میں ہے سعید عائشہ کہتی ہے کہ میں حائضہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سر کے بال کھول کر رہا ہوں تو جنابت کا جو غسل ہے میاں بیوی بی کی صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے اس سے تو عورتیں بال کھولیں گی عورتوں کے لیے مرد کو تو بال کھول کی ہمیشہ نہانا ہوگا لیکن اس کے لیے جنابت کے لیے بال نہیں کھولیں گی لیکن جنابت کے علاوہ جو حیض اور نفاذ کا غزل ہے اس کے لیے سر کے بال کھول کر وہ غزل کریں گی یہ ضروری آبلیگیشن ہے سات یہ دیس جامعہ سرم اور اور سنبی دعود میں ہے اور یہ حدیث تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے اس حدیث میں ابو اظہار مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ اجماعی ہے پوری امت نے اس پر اجماع کیا ہے اور اجماع حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر کے نکلے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس دوران کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی ہوا خارج نہ ہو پشار کا کوئی قطرہ نہ نکلے یا شرمگاہ کو ہاتھ نہ رکھ جے اب وہ الحمدللہ مجھے تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی لہٰذا یہ اجماع کے ساتھ ایک حدیث بھی مل گئی الموتا امام مالک میں صحیح کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالی نماز, نماز پڑھی کرنے شروع کے وقت بعد بعد کے کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی تو ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما تھے کہ ابا جی میں نے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تو آپ نے یہ دوبارہ نماز فجر کی کیوں پڑی تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا تھا تو میں نے غسل کیا اس کے بعد نماز پڑھ لی تو مجھے خیال آیا کہ غسل کے اینڈ پر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو چھو گیا تھا تو میرا وزو تو ٹوٹ گیا اس لیے میں نے دوبارہ وزو کر کے فجر کی نماز شراک کے وقت میں پڑھی تو یہ حدیث بھی اس بار کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ کو لگ گئے تو وزو ٹوٹ جائے گا البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اینڈ پر پھر دوبارہ سے وزو کر لے اور اضائے وزو پر پانی بہا لے اور پھر باہر نکل آیا تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے الحمد للہ اس کانٹیکس میں حل ہو جائے گا لہٰذا یہ حدیث بھی امام مالک میں ہمیں مل گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کا عمل اب کچھ احدیث غسل کے احکام اور مسائل سے متعلق ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا لیکن اس کانٹیکس میں ضروری ہے کہ سید حل تعالیٰ کہتے ہیں مجھ پر غسل فرض ہوا میں گھر سے باہر نکلا تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر چہل قدمی شروع کر دی ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مصروف ہوئے تو میں چپ کر کے وہاں سے نکلا اور جا کر غسل کر کے واپس آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو اویرا کہاں گئے تھے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل فرض تھا میں مستنم تھا میں غسل اتار کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ناپاک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کبھی نبس نہیں ہوتا یعنی حکم ہی نجات ہے غسل فرض ہونے سے مومن ناپاک نہیں ہوتا یہ اللہ کے حکم کے تحت وہ ناپاک ہے اسروتا ہے ٹینجیبل یہ نہیں ہے وہ میں نے پچھلی دہرا ڈیٹیل سے بتایا تھا دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حالت جنابت میں کھانا کھانا ہوتا یا سونا ہوتا تو نماز کا تھا وضو فرما لیا کرتے ہیں تو اگر کسی پر غسل فرض ہو نماز کا تھا وضو کر کے سو جائے پھر فجر سے پہلے پہلے وہ غسل اتار دیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت غسل اتاریں کیونکہ اگلی حدیث سن نبی دعود سن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ جس گھر میں کتا تصویر یا جنبی شخص ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک وہ شخص غسل اتار نہ لیں چوتھی حدیث سے یہ مسلم میں ہے کہ سعید عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے جناب کی حد سنبی دعود میں صحیح حدیث ہے حدیث نمبر پانچ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ اور جنبی شخص کے لیے مسجد حلال نہیں ہے یعنی مسجد میں بغیر غسل والا شخص اور حایضہ عورت داخل نہیں ہو سکتی چھٹی حدیث جامعہ ترمزی اور سنن ابھی دعود میں ہے سعید علی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے سوائے جنوبی ہونے کے اور کوئی شے نہیں روکتی تھی یعنی آپ بغیر وزو کے بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن جب غسل فرش ہوتا تھا پھر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے ساتویں حدیث جامعہ تر ابن ماجہ میں ہے لیکن یہ عزیز ضعیف ہے کہ ہائزہ قرآن نہ پڑھے حدیث یہ ضعیف ہے اب امت میں ظاہر ہے کہ مسئلہ اتحادی ہے تو یہاں تک تو اجماع ہے کہ ہائزہ عورت قرآن پاک کو جنبی عورت جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے ہائزہ کے بارے میں بھی زیادہ کی رائے یہی ہے کہ وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے زبانی پڑھ سکتی ہے لیکن اس میں بھی اختلاف ہے لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ اجتہادی ہے اب اگر ایسی صورتحال حال ہو گئی ہے کوئی ایسی عورت ہے اس کے حید کے دن ہے اس کے اسلامیات کا پیپر آ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس پر یہ کیفیت خود سے تاریخ نہیں ہے اللہ کی طرف سے جنوبی شخص جو ہوتا ہے وہ تو جب چاہے اتار سکتا ہے لیکن حید میں جو عورت ہے بچاری وہ تو مجبور ہے ان اپنے دنوں کے لیے لہٰذا اس کا مسئلے میں تھوڑا سا لینیٹ مسئلہ ہوگا کہ اس کو اگر کون پاس کی کبھی تعلیم دینی پڑتی ہے تو اس میں اشتہادی مسئلہ نکل سکتا ہے اب جو اس کا قائل نہیں وہ قائل کو استاد کا فتوا نہ لگائے اور جو قائل ہے وہ دوسروں کو بے علم نہ دے تو یہ مسئلہ استحادی ہے اس میں قرآن حدیث میں کوئی واضح دلائے موجود نہیں اب کچھ احدیث جو ہے وہ پرٹیکولر عورتوں کے مسائل سے پہ ریلیٹڈ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی مطف والے حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتے کے ہوں امی جان نے کریٹیکل مسئلے بیان کیے آدھا دین ٹرانسفر کر دیا پروفٹ کا صلی اللہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر غسل فرض ہوتا تھا کہتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے یعنی فزیکل نجازت نہیں ہے اور آپ کو علم ہوتا تھا کہ میں حیض میں ہوں آپ میری گود میں سر رکھ کر قرآن بھی پڑھا کرتے تھے دوسری دن نہیں مسلم میں سید داعشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاب میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے مسجد نبی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ گزرا تھا آپ کا آج تو بدقسمتی سے وہ روزہ شریف کو بھی مسجد نبی کے اندر کر دیا انہوں نے یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اسی نبے سال کے بعد ہوا ورنہ آپ اسلم کا حجرہ مبارک مسجد سے الگ تھا اس میں میں نے پورا ایک لیکچر بھی دیا ہے ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی آخری رسیطنت باغ ڈاٹ کام پہ دو گھنٹے کی گرسری تو حجرہ شریف سے آبد وسلم نے اپنا بوریا مبارک سعید عائشہ کو پکڑایا مسجد نبی کی جو لیفٹ دیوار ہے اس کی طرف دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھلتا تھا جس گھر کے اوپر آج گمد خطرہ ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ عائشہ تھا اس کے اندر سے وہ بوریا پکڑایا تو سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بوریا پکڑنے لگی نبی السلم مسجد میں تھے اور وہ گھر میں تھیں تو سعید عائشہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا یار میں تو حید کی حالت میں ہوں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرے ہاتھوں میں تو حید نہیں گھس گیا تو پھر پکڑا دیا یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے بلکہ یہ اسپرچل نجاست ہے تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق والے دیس ہے سید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حید کے دوران اپنی کسی بیوی سے صحبت کرنی ہوتی تو ناف سے لے کر گٹروں کے نیچے تک مضبوط کپڑے سے باندھ کر باقی جسم کے ساتھ صحبت فرمایا کرتے تھے یعنی وہ فزیکلی انٹر کورس نہیں ہوتا تھا لیکن صحبت فرما لیا کرتے تھے حید کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ لیکن کپڑا باندھ کر چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی مستفوں والے حدیث ہے سید عائشہ کہتی ہیں میں حاضہ ہو گئی حج کے دوران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کے علاوہ سارے کام کرنے کی مجھے اجازت دیتی تو یہ سباب کعبہ کے لیے ظاہر ہے مسجد میں داخل ہونا پڑے گا اور حائضہ عورت کے لیے مسجد میں آنا منع ہے پانچویں عدیت سے ہی بخاری اور مسلم کی مطلب حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عیدگاہوں میں حیضہ عورتوں کو بھی لے, لے کر جاؤ جو حیض کی حالت میں ہوں حاضہ عورتیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ تقدیرات میں اور دعاؤں میں شامل ہوں البتہ نماز میں وہ الگ رہے چھٹی حدیث سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے مطف دیکھیں ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کی چل رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ احادیث کے ذخیرے میں ایک ایک ٹینس ڈیٹیل موجود ہے اب یہ مسئلے میں جب بیان کر رہا ہوں تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے تو یہ بالکل جھوٹ موجود ہے کہ فلاں مسئلہ فلاں مولوی نے بتایا ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خود بتا کے گئی چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو وہ نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر ساتھ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ ہمیں حیض کی حالت میں چھوڑے گئے روزوں کی قضاء کا حکم تو دیا جاتا تھا البتہ ہمیں نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا آج کی حدیث جامعہ تنظی سبی دعد اور سن ابن ماجہ میں ہے امر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نفاس والی عورتیں چالیس دن تک نماز اور روزے سے رکا کرتی تھیں تو چالیس دن کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ نفاس والا نہیں وہ استہذا عورت کا مسئلہ ہوگا نویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ سے کہ ایک ہابیا یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے فاطمہ بنت ابو ہبیش رضی اب یہ اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں استحزا کی مریض ہوں یعنی حیض کے دن گزرنے کے بعد بھی بعض عورتوں کو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں استحزا عورت کو جو مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک رب کی وجہ سے خون ہے لہذا اس کی وجہ سے تم نمازوں کو نہ چھوڑو غسل کر لو اس کے بعد صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر خون آتا رہے لیکن شرمگاہ کو دھونے کے بعد ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لیا جائے غسل کرنے کی ضرورت نہیں باقی ڈیٹیل جو ہے سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہم نے اپلوڈ کر دیے عورتوں کے حوالے سے اب غسل کے حوالے سے آخری گفتگو جو ہے وہ غسل کے کانٹیکس میں جمعے کے غسل کے اعتبار سے ہے کہ کیا جمعے کا غسل فرض ہے یا نہیں کیونکہ اس کے بارے میں بڑی ایکسٹریم رائے ایگزٹ کرتی ہیں میں الحمد اس مسئلے کو پازیٹو انداز میں آج چارہ حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی مصطف حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ مسلم اور مسلمہ کے اوپر فرض ہے یہ مسلم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا میں نے نہیں بعضوں کو تکلیف ہو جاتی ہے مسلم کا لفظ استعمال کرتا ہے اہل حدیث بریلوی جو بندی کیوں نہیں کہتا تو یہ مسلم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمایا لیکن یہ حدیث منسوخ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح گپالی اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے گاؤں ایریا سے لوگ آیا کرتے تھے اور وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے ان کے جسم پر گرد بھی لگی ہوتی تھی پسینہ بھی بہت کثرت کے ساتھ بہ ہوتا تھا مسجد میں تعفون پھیل جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہو اگر تم غسل کر کے اور خوشبو لگا کے اور خوشبو والا تیل استعمال کر کے آیا کرو تو اس سے ایک کانٹیکس پتا چل گیا کہ اصل میں غسل اس وقت کیوں ضروری تھا باقی سن بوت میں ڈیٹیل حدیث ہے ابن آباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل عراق میں آ پوچھا کہ بتائیے کیا غسل کرنا جمعے والے دن یہ فرض ہے یہ سنت یہ حدیث بالکل مطلع حل کر دے گی تو ابن عباس نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کرنا بہتر ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے اور میں تم اس کی تمہیں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس وقت ہم بڑے غریب لوگ ہوا کرتے تھے ہمارے جسموں کے اوپر اون کا اور موٹا لباس ہوا کرتا تھا اور مسجد نبی کی چھت بھی نیچی ہوا کرتی تھی جب لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے تو اس کثرت کے ساتھ پسینہ بہتا تھا کہ مسجد میں بدبو پھیل جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم لوگ غسل کر کے مسجد میں آیا کرو جب اللہ نے ہمیں غسل دی اور ہمارا لباس بھی پھر باریک ہو گیا اونی لباس کی جگہ سود کا لباس آ گیا اور وہ بدبو والا مسئلہ حل ہو گیا تو اب جب کبھی کوئی شخص غسل کر کے آئے تو اس کے لیے بہتر ہے اگر کوئی شخص غسل نہ کرے تو اس پر کوئی واجب نہیں تو یہ ابن بعض رضی اللہ تعالی عنما نے مسئلہ حل کیا لیکن یہاں جو اصل چیز ہے سمجھنے کی جو میں سمجھا ہوں اس کا مسئلہ کو اس کو میں چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرنا ہر مسلمان پر حق ہے جس میں وہ اپنے سر اور جسم کو دھوئے اچھی طریقے سے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہفتے میں ایک دن ضرور غسل کرنا چاہیے اس میں بھی واجب کے الفاظ نہیں حق ہے اور بہتر ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہی ہو تاکہ صفائی کا اہتمام ہو اسی میں ناب بال اور بغلوں کے نیچے کے بال وغیرہ بھی صاف کیے جائیں تو یہ سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے ہفتے میں کسی ایک دن بہتر جمعے کا دن اس کے علاوہ بھی کسی دن ہفتے میں ایک دن غسل کرنا مسلمان کا حق ہے یہ الحمدللہ اس ادوار سے جو ہے وہ معاملہ گربرو ہوا اب حالت کے کانٹیکس میں آخری چیز تیم یہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالی سات بارہ منٹ کے اندر کور ہو جائے گی سیم کے جو حکام ہے بیہ قرآن پاک میں سورت النساء کی آیت نمبر 43 اور سورت المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیم کا طریقہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے یہ آیت کب نازل ہوئی سورت المائدہ کی آیت نمبر 6 اس متفق اللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا ہار گم گیا اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا قافلہ روکنا پڑا جب قافلہ روکا اسی دوران جو ہے وہ رات گزر گئی اور فجر کی نماز کا وقت آ گیا اور لوگ سعید رام کے پاس شکایت لے کے آئے کہ آپ کی بیٹی نے سارے مسلمانوں کو رکوا لیا اور فجر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے اور یہاں پانی کے لیے وضو کے لیے جگہ بھی موجود نہیں ہے نہ پانی موجود ہے تو سعید صدیق سید عائشہ کے پاس آئے اور سید عائشہ کو آ کے پھوپ ڈانٹا علیہ وسلم ان کی گود مبارک میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے سید عائشہ کو انہوں نے جا کے مارنا بھی شروع کر دیا باپ سے ظاہر ہے اور پیٹ پہ صحیح جو ہے وہ چٹکیاں کاٹی ان کی کہ یہ تو نے جو ہے ایک ہار کے پیچھے جو ہے سارے مسلمانوں کو دلیل کروا دیا ہے تو سید عائشہ کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی لیکن میں اٹھی نہیں کیونکہ میری گود مبارک میں سوئے ہوئے تھے پھر بعد میں اٹھے اس وقت آپ کے وسلم پہ یہ آیات نازل ہوئی سورت المائدہ کی آیت نمبر چھ اور وہ آیت میں پچھلی دفعہ تلاوت کر چکا ہوں ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کانٹیکس میں تیزی کے ساتھ اس کو دوبارہ سے تاکہ یہ رب بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت سورت النساء آیت المائدہ, نمبر فورٹی تھری بھی بالکل یہی ہے صرف ایک چھوٹے سے لفظ کا فرق ہے باقی افریق یہی آیت ہے اور سورت المائدہ آیت نمبر چھ ان کم تم بر ہوا اور جب کبھی تم ہو مریض او الا سفر پر ہو او جا احضم من یا تم میں سے کوئی شخص نچلی جگہ سے حاجت کر کے آیا ہو اب غیر حاجت کے بعد وضو بھی کرنا پڑے گا او لام تم یا تم نے اپنی عورتوں کو چھو ہو یعنی جو ہے وہ زبانی تعلق قائم کیا ہو پلم کا جرو ماں اور تم میں سے کوئی شخص پانی نہ پائے فَتَيَمَّمُوا طَيِّبًا تو وہ تیم کر لے پاگ مٹی کے ساتھ بجو ہی کم مسا کر لے اپنے چہروں کا بعد ہی کم اور اپنے بازو کا یہ بازو کا انہوں نے ترجمہ کیا لیکن اصل لفظ عید میں نے بتایا تھا جد کا لفظ ہاتھوں سے لے کر ہتھیلیوں سے لے کر کندھے تک بولا جاتا ہے اس میں میں ان شاء بتا دوں گا کون کون سے طریقے ہیں اپنے ہاتھوں کا ہتیلیوں کا مسا کر لے من ہو, اس میں سے تو so, یہ آیت نازل ہوئی اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے پھر ندا کی انہوں نے کہا اے آلے ابھی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں جو ظاہر ہوئی ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری برکت کی وجہ سے ہمیں یہ آسانی بھی عطا فرمائی الحمدللہ اب آخر میں آٹھ صحیح احادیث سیم کے احکام اور مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ یہ سات منٹ میں ہماری گفرو کو ہو جائے گی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین وجہ سے اس امت کو اگلی امتوں پر فوقیت دی ہے تین وجوہات یہ بھی ہیں اس کے علاوہ بھی اور فوقیتیں ہیں لیکن تین کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی سپوں کو فرشتوں کی سپوں کی, کی مثل قرار دیا نمبر دو کہ ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا اور نمبر تین زمین کی مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنایا اگر میرے امتی پانی نہ پا سکے دوسری حدیث جامعہ سمجھ سنن نبی دعود اور سنن نسائی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کے لیے مسلم کے لیے پانی کی طرح ہے اگرچہ دس سال تک اس کو پانی نہ ملے اگر پانی مل جائے تو پھر اپنی جلد کو تر کرو ورنہ مٹی کے ساتھ ہی وہ سارے معاملات چلتے رہیں گے حضو کا بھی حضل کا, کا بھی دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے غزو کے قائم مقام اگر تیمم کیا جائے یا غسل کے قائم مقام ایک ہی طریقہ تیسی ہے تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفع حدیث ہے اب ابن اجازت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں مجھ پر غسل فرض ہو گیا احتلام ہوا نائٹ فال ہوا تو میں نے اپنے پورے جسم کو مٹی میں لوٹ پوٹ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کیا مار تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے ہاتھ زمین پر مارتا اور پھر آپ کو طریقہ سکھایا صحیح بخاری میں بھی مسلم میں موجود ہے کہ آپسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری پھر اپنی ہتھیلیوں پر جو مٹی لگی تھی اس پر دھوک ماری یوں کر کے پھر اپنے چہرے کا مسا کیا اور پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کا مسا کیا اس میں ہتھیلی کے الفاظ اپنے کپ کا مسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیم کا یہ طریقہ ان کو تعلیم فرمایا کہ تم یہ یعنی کہ ایک درد لگائی اسی سے چہرے کا مسا اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کا ہتھیلی اور سمیت مسا تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے کافی تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتا چلا کہ کیا چاہے شہادی کا ہی کیوں نہ ہو اگر کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے امار بن یاسر نے اشتہادی کیا تھا کیا, کیا تھا کہ جیسے غسل میں پورا جسم دھویا جاتا ہے انہوں نے تیمم میں اپنے پورے جسم کے اوپر مٹی مال لی لیکن اللہ کے نبی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو امام عنیفا امام شاہی امام مالک امام احمد محمد یا کوئی بھی امام بڑے سے بڑا ان کی جوتیوں کی خاص میری آنکھوں کا سرما لیکن ان کا کوئی استحاد کتاب و سنت کے مقابلے پر نہیں مانا جائے گا کیونکہ کروڑوں امام کٹھے ہو جائیں ایک سیابی کے برابر نہیں ہو سکتے سہابی کا اشتہاد میں مجھے سننا نہیں مانا اور فرمایا اتنا ہی کافی تھا یہ کرنا تھا تم نے یہ مسئلہ بھی اس سے نکلا چوتھی جیس الموتا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ سب سے بیسٹ صنعت بخاری اور مسلم کی بھی جو صنعت ہے المتا امام مالک میں کہ امام مالک نے سنا امام نافے سے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سفر کے دوران ان پر غسل فرض ہوا یا گزو کا معاملہ تھا پانی نہیں تھا تو انہوں نے ایک ضرب زمین پر لگائی مٹی پر اس کے بعد اپنے چہرے کا مسا کیا پھر دوسری ضرب لگائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کونی سمیت مسا کیا اور پھر قرآن کی یہی آئے تلاوت کی کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لو تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سلف ہیں صحابی ہیں ان سے پورے بازو کا مسا اور دو ضربوں کے ساتھ ثابت ہے لہذا یہ تیمم کا دوسرا طریقہ ہوا اور تیسرا طریقہ آخری جو اس میں پانچویں حدیث سنبی دعود وسند نسائی بسنبی ماں احمد میں ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عمی سے ہے کہ وہ جب تیم فرمایا کرتے تھے ایک سفر کے دوران انہوں نے تیم کیا تو پہلی ضرب لگائی تو اپنے چہرے کا مسا کیا اور دوسری ضرب کے ساتھ اپنے دونوں بازو کا کندھوں سمیت مسا کیا پورے جد کا تو یہ تین طریقے ہو گئے تو کرنے کے ایک چہرے کا چہرے والا تو کامن ہے ایک ضرب کے ساتھ چہرے کا اور ہاتھوں کا دو الگ الگ ضربوں کے ساتھ چہرے کا اور دونوں بازو کا کونوں سمیت اور تیسرا طریقہ دو الگ الگ ضربوں کے ساتھ چہرے کا اور پورے ہاتھ کا کندھوں سمیت یہ تین طریقے امام سرمسی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں جامعہ سرمجی کے اندر انٹرنیشنل کے مطابق ایک سو چوالیس نمبر ریج کے اندر اور پھر انہوں نے پریفر کیا ہے پہلے طریقے کو کیونکہ وہ مرکو طریقہ ہے نبی وسلم کا خود تعلیم فرمایا ہوا اور وہ قرآن پاک کی آیت میں فٹ بیٹھتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کا مسا کرو اور میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے وہ آیا تھا آئی ڈی اپنے ہاتھوں کو دھو کو نہیں ہوتا لیکن جب مسا کا ذکر آیا اس میں یہ نہیں کہا کہ کہاں تھا تو لہٰذا عرف عام میں شد کا لفظ عربی زبان میں یہاں تک کے لیے ہی عرف عام میں ویسے تو پورا بولا جاتا ہے لیکن عرف عام میں یہی بولا جاتا ہے اور بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کف کا کیا تو کف کا لفظ یہ کف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ جو کف بند جاتا ہے ویسے تو کرتا پہننا چاہیے نبی السلوم کے یہ کرتا استعمال فرمائے کرتے تھے لیکن کپ اگر باندھ ہوتے اس کے لیے کف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر تو یہ تینوں طریقے الحمدللہ صحیح ہے سب سے پریفریبل وہی ہے جو قرآن پاک میں آیا بخاری اور مسلم نے چھٹی عدیت سی بخاری اور مسلم کی متحل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارے اور اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں کا مسئلہ کیا یعنی تیمم کیا یعنی آپ پر غسل فرض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا لیکن یہ افضلیت بہتر ہے کہ ایسا کیا جائے ورنہ صحیح مسلم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو سلام کا جواب بھی جناب کی حالت میں دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے تیمم کر لیا جائے ساتھ ہی ادیب سنبھی دعود اور سنسائی میں ہے کہ دو صحابہ سفر پر گئے ان کو پانی نہیں ملا دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی بعد میں پانی مل گیا تو ایک صحابی نے اپنی نماز لوٹائی دوسرے نے نہیں لوٹائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تھھابی نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی اس کو کہا کہ تم نے اچھا کام کیا سنت پر عمل کام کی سنت پر عمل کیا اور دوسرے تھہبی جنہوں نے دوبارہ وزو کر کے پانی سے اپنی نماز لوٹائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کام کیا تمہارے لیے دو راجر ہے تو اگر نماز پڑھ لیں دوبارہ لوٹا لیں دو راجر ہے لیکن ضرورت نہیں لوٹانے کی وہ سیموں کے ساتھ پڑی ہوئی نماز ہی کافی ہے اور آخری حدیث تیمم کے کانٹیکس میں سنن نبی دعود اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی کو سر پر زخم لگا یہ دو روایتیں ہیں ایک ضعیف ہے ایک صحیح ہے میں صحیح والی بیان کر رہا ہوں صحابی کو زخم لگا اور وہ احتلام کی حالت میں بھی تھے تو انہوں نے اسی زخمی حالت میں ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں غسل کر لیا اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے ان کو قتل کیا تم نے اس کو قتل کر ڈالا اور فرمایا کہ کیا ایسے شخص کے لیے ایسا نہیں تھا بہتر نہیں تھا کہ وہ شخص نا کی بنا پر علم والے سے پوچھ لیتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھ لیتا تو مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ زندگی موت کی کشمکش ہو جائے تو ہی کر لینا چاہیے یا باقی جسم کے اوپر پانی بہا لیں اور زخم والی جگہ پر ہاتھ پھیر لیں مسا کر لیں وہ جو بھی جس طریقے سے جیسا کہ صحیح عادی میں المصنبی بن میں سنن بیکی میں ملتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما جب زخم لگتا تھا تو پٹی کے اوپر مسا کر لیتے تھے باقی جسم کو دھو دیا کرتے تھے تو لیکن یہاں ایک آخری بات اس کانٹیکس میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں نا اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں تیمم شروع کر دیں جی آپ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو ڈاکٹر خود ہی نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی فتوا جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کو تو خود خوف بلا نہیں ہے ہاں کوئی نمازی ہو اس کو اپنی آدت کی فکر ہو تو وہ دے گئے ابھی نزلہ زکام کے اوپر اس کو میں تیمم بتا رہا ہوں نزلہ زکام کے اوپر تو تیمم نہیں بنتا زندگی موت کی کشمکش بن جائے وہ الگ بات ہے لہٰذا یہ معاملات جو ہے وہ بالکل پرہیزگاری کے اعتبار سے سمجھ لینے چاہیے کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ بالکل فنیٹک ہو جائے کہ وہ اس کی بالکل ایک سو چار بخار چلا ہوا ہے اس کو اور وہ اتر نہیں رہا اور جا کے وہ ٹھنڈے پانی سے نہالے ایسا فنیٹک بھی نہ ہو لیکن نزلہ زکام کے اوپر جو ہے وزو کرنا غزل کرنا بھی نہ چھوڑ تو یہ بڑی احتیاط اس میں کرنی چاہیے تو الحمدللہ ہماری یہ گفتگو استنجا گزو غسل اور تیمم کے حوالے سے مکمل ہوئی پچھلی دفعہ بھی ستر منٹ گفتگو ہوئی تھی اور اس دفعہ یہ الحمد للہ تقریباً منٹ یعنی ایک گھنٹہ اور سات منٹ کی گفتگو اب یہ الگ سے ڈاٹ مام پر مسئلہ نمبر 42 کے نام سے انشاءاللہ ہم الگ, الگ سے اپلوڈ کر دیں گے یہ تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو تاکہ کسی کو بھی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کے مطلب لیے ایک ایسٹ تیار ہو گیا ویڈیو کے اعتبار سے آپ انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ہزاروں کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اتنے سیکوینس میں چیزیں تھوڑے سے وقت میں سمجھ نہیں آئیں گی جو یہ سننے سے اور دیکھنے سے انشاءاللہ شاء اللہ سمجھ آ جائے گی تو so, ہماری جو ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر اکتالیس مسئلے اختلافی پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ بھی دیکھیں اور ہمارا یوٹیوب ٹیوب پہ جو چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس کا لنک بھی ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ موجود ہے اس میں ایک پلے لسٹ الگ سے بنی ہوئی ہے اختلافی مسائل کی حقیقت کیا ہے اس میں یہ الحمد اللہ آج کا ملا کر فورٹی ٹو مسائل جو ہے اپلوڈ ہو جائیں گے سبحان اک اللہ ومدی کا اشحد اللہ کا اطوب علی مبین